وشر المور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يبقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي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 سید والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی بابرکت رات ہے یعنی گیارہ اور بارہ ربیع الاول کی درمیانی رات اور یہ بائی چانس ہی آج ہمارا درس ہفتے والا اس رات پہ آیا ہے آج چار فروری دو ہزار بارہ اور ہفتے کا دن ہے آج کی یہ جو اہم علمی نشست ہے یہ ایکسکلوسولی ربیع الابل سے ریلیٹڈ ہے اور ربیع الابل کے حوالے سے خصوصاً امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے اعتبار سے جو عوام میں مس کنسیپشن ہیں انشاءاللہ ان کو پازیٹیو انداز میں میں ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا تو آج کے درس کا عنوان ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تو نام سے ہی ظاہر ہے کہ دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر میں انشاءاللہ تین بڑے بڑے پوائنٹ ایڈریس کروں گا اور دوسرا حصہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں پر مشتمل ہوگا اور جہاں تک امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں کا تعلق ہے اس پر ہمارا ایک ریسرچ پیپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں یہ تقریباً تین سال پہلے چھپا تھا اب اس دفعہ پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ چوتھی پانچویں دفعہ پرنٹ کروایا یہ ہماری ویب سائٹ جو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام اہل سنت پاک ڈاٹ کام پاک فرقہ واریت سے بھی اور پاک پی اے کے پاک فار پاکستان اس پر کل آٹھ ریسرچ پیپر رکھے ہوئے ہیں ان میں سے پہلا یہی ہے اور وہ آٹھ ریسرچ پیپر میری پوری زندگی کا نچوڑ ہے جو میں نے فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت اور اجماع کو ہجت مانتے ہوئے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کی مبارک دعوت پہنچانے کی کوشش کی ہے اور آج کل جو فرقوں کی لانت عام ہو چکی ہے اس کی وجہ سے بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو حق بات لوگوں کو بتاتے ہیں جب بھی حق بات کی جاتی ہے تو اس دوران ہمیشہ اپنا فرقہ آڑے آ جاتا ہے حالانکہ قرآن اور سنت نے سختی کے ساتھ فرقہ واریت کی مذمت کی ہے اور میں بیان کے شروع میں ہی تین وہ مشہور آیات جو ہر دائی کو یاد ہونی چاہیے زبانی بھی اور پریکٹیکلی ان پر عمل ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ میں تلاوت کرتا ہوں کی اعوذ باللہ السنی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 وَعَتَثِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا اے مسلمانوں تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی اس قرآن کو جو آگے آ بھی جائے گی غدیر خون کی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں سی مسلم میں یہ قرآن ہے اللہ کی رسی اس کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو دوسری آیت گاڑے فتو والی آیت سورت الانام آیت نمبر 159 ون ففٹی نائن رقو بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لط تمن ہوں فیشی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان نما امرہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد سما ہوں بما کان فائل پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے دھمکی اس کے اندر موجود ہے اور تیسری آیت فرقہ واریت کا حل کیا ہے وہ سورت الحج کی آخری آیت ہے آیت نمبر اٹھہتر ملت ابیک ابراہیم ہوا المسلمین قبل وفی حاضہ پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جنہوں نے بہت پہلے اس قرآن کے نزول سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں وفی ہاضا اور اس قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان یا مسلم رکھا ہے یہ تین آیات اب یہاں ان آیات کو تختہ مشق بنا کر بعض لوگ جو ہے وہ پینڈولم کی دونوں اسٹریمس تک پہنچ جاتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو ان آیات کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی یا ایل حدیث یا شیعہ کہتا ہے تو وہ قرآن کی آیات کے تحت کافر ہے یہ خوارش کا گروہ ہے جو اس ایکسٹریم پر فتوا بازی کرتا ہے اور دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان کہلانا کافی نہیں ہے اگر ہم مسلمان اور مسلم کے لائیں گے پھر فرق کیسے پتا چلے گا تو بھائیو یہ ٹینشن ہماری نہیں ہے اللہ کو نہیں پتا یہ بات وہ کیوں فرما رہا ہے سم ماکمول تمہارا اسم مسلمان مسلم رکھا گیا ہے صفت کے طور پر نہیں آئے یہاں پر نام کے طور پر آیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا ہم سے بڑھ کر خیر خواہ ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالمؤمنین روف الرحیم ہے مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر شبکت فرمانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں امت کو فرما دیا کہ تم اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لینا تو یہ دوسری پینڈولم کی ایکسٹریم ہے کہ نہیں یہ تو ہم صرف پہچان کے لیے نام رکھتے ہیں مقصد یہ نہیں ہوتا لیکن بھائیوں میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب کے اندر کسی محدث نے یہ فتویٰ دیا ہو یا یہ مسئلہ لکھا ہو کہ مسجدوں کے باہر جو ہے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا اہل سنت والجماعت ان ناموں کے ساتھ مسجدوں کے باہر جو ہے پریزنٹیشن ہو اور اس کی وجہ سے امت کی جمعیت کو توڑا جائے کہیں موجود نہیں ہے ہمیں اہل سنت یا اصحاب القرآن والحدیث الحدیث اس منہج سے اختلاف نہیں ہے لیکن اس منہج کی بنیاد کے اوپر امت میں فرقے بنانا اور اس کی بنیاد کے اوپر اہل قبلہ اور اہل کلمہ کو مشرک اور بدتی ڈکلیئر کرنا یا ان کو گستاخ رسول کہنا العلام یہ بہت بڑا ظلم ہے تو یہ دو پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں جبکہ درمیان کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کتاب و سنت اجماع کو حجت مانتے ہوئے جتنے بھی اہل قبلہ اور اہل کلمہ ہے ان کا احترام کریں اور جہاں ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے ان کی غلطی دور کرنے کی کوشش کریں یہ کام ہم کوئی نہیں کر رہے اور جو کام کرنے والا نہیں تھا وہ بڑے زور و شور سے کر رہے ہیں اب مجھے زمن کے بعد میں نے بیان نہیں کرنی تھی لیکن آج میرے ذہن میں آ گئی چلتے چلتے صحیح بخاری کے اندر آپ پہلی جلد کے اندر دیکھ لیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک باپ باندھا ہے جس کا نام ہے بدرٹی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم اور اس میں اتنی خطرناک ایک روایت لے کے آئے ہیں خطرناک میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے لیے خطرناک نہیں جن کو سمجھ آ چکی ہے یہاں جتنے سو ڈیڑھ سو لوگ موجود ہیں جن کو سمجھ آ چکی ہے ان کے لیے میں بات نہیں کر رہا جن کو سمجھ نہیں آئی ہوئی ان کے لیے بہت خطرناک ہے صحیح بخاری میں باب کا نام ہے پہلی جلد کے اندر ہی نماز والے چیپٹر میں باغی اور بدر کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم اور وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت لے کے آئے کہ جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا ان کے گھر میں محصور کر دیا اب ظاہر ہے وہ جو باغی تھے وہ کافر تو کوئی نہیں تھے یہ بھی بڑا جھوٹا پراپو گنڈا ہے کہ وہ کوئی یہودی تھے یا یہ تھے مسلمان تھے ایمان والے لوگ تھے بس ان کو بھی غلطی لگی تھی تعویل کی تو ہے مسلمان تھے مسجد نبی میں نوازے پڑھاتے تھے تو صحابہ کرام علی مردوان نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المنین سے پوچھا کہ مسجد نبی میں یہ ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں ہمیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھنی پڑتی ہیں ہم کیا کریں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی کے کاموں میں ان سے الگ رہو برائی کا مبال ان پر ہوگا یعنی سیدنا عثمان غنی ردی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی ڈیڑھ اینڈ کی مسجد زیادہ بدلو پوائنٹ پر غور کریں اور فرمایا میں باغیوں کے پیچھے نماز پڑھو اہل قبلہ تھے اہل کلمہ تھے مسلمان تھے تاویل کی غلطی لگی ہوئی تھی بالکل اسی طرح جس طرح کے سعیدنا ماویہ ربی اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی کے خلاف بغاوت کی اب اس کی وجہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کافر تو نہیں ہوگے ان کی تاویل کی غلطی تھی تو پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے لیکن اس سے جو سبق ہمیں مل رہا ہے جو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ دے رہے ہیں وہ درس یہی ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر فرقہ واریت کو فروغ نہ دیا جائے اور آج الحمد امت جو ہے وہ فرقہ واریت سے قدرتی طور پر تنگ آ چکی ہے کیونکہ اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے الحمد دوبارہ عروج اسلام کا ہونا ہے یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے امت کے ساتھ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی غیبی خبریں عطا فرمائی اب جو غیر مسلم تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں صرف امریکہ کے اندر گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کے بعد نو مہینے میں چونتیس ہزار امریکن قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے مسلمان ہوئے چونتیس ہزار امریکن اور روزانہ امریکہ اور یورپ کے اندر تقریباً چار سو بندہ مسلمان ہو رہا ہے قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے مولویوں کی وجہ سے نہیں اس موجزے کی وجہ سے بلکہ دو ہزار میں جب کلنٹن پاکستان آیا تھا تو جیو کو اس نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا اسلام از دا فاسٹسٹ گروگ ریلیجن ان امریکہ امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے یہی وجہ ہے کہ جب میں نے آج سے تقریباً ڈیڑھ مہینہ پہلے ڈیڑھ یا دو مہینے تقریباً ہونے والے ایک درس دیا تھا دس محرم دس دسمبر 2011 کو محرم کے اندر حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ وہ تقریباً دو گھنٹے بیس منٹ کی گفتگو تھی اگر ٹائم ملے تو ضرور ہماری ویب سائٹ پہ بھی سنیں اس لیکچر کے بعد تحقیق کے میدان میں ایک اکسپلوژن ہوا ہے پوری دنیا سے مجھے فون کال اور ای میل ریسیو ہوئی ہیں کہ آپ نے پوزیٹولی چیزوں کو ایڈریس کیا ہے فرقہ واری سے بالاتر ہو کر اور بڑی حوصلہ افزائی لوگوں نے کی اور اس کی وجہ سے انٹرنیٹ پہ جو ہمارا دعوت کا کام تھا وہ ایکسپوینشلی رائز کر گیا اس سے پہلے ہم لوگ اپنے لیکچرز اپلوڈ کر رہے تھے یوٹیوب پہ چینل 720085 ٹو اسلام کی ڈکشنری کے نام سے اسلام کے آئی کی اور ڈکشنری یہ دونوں طریقوں سے ہم اب الحمد ہماری ویب سائٹ بھی لانچ ہو چکی ہے سنت پاک ڈاٹ کام تو اس پہ یہ لیکچر موجود ہے تو آج کا لیکچر بھی انشاءاللہ اسی طرز پر فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر اور میں اپنی آخرت کی خود فکر کرتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ جو میں نے سمجھا ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا باقی اختلافی رائے ہر شخص کو ہو سکتا ہے اور اس گفتگو کے دوران کسی کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو وہ اینڈ پہ سوال بھی کر سکتا ہے لیکن گفتگو جو ہے وہ پوری سنیں کیونکہ بعض کار انسان آدھی گفتگو سنتا ہے تو بات بھی سمجھ نہیں آتی تو آج کے لیکچر میں جتنی احادیث بیان ہوں گی میں پہلے ہی بتا دوں کہ وہ علماء ہرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق ہوں گی جو دنیا میں سب سے بڑا ادارہ جو ہے دارالسلام حدیث کی کتابیں چھاپنے والا اس نمبری کے اوپر حدیث کی کتابیں چھاپتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے قرآن و سنت کی خدمت کے اعتبار سے بہت بڑی خدمت کی ہے تو اب اللہ کا نام لے کر آج کا جو لیکچر ہے اس کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں جو تین بڑے پوائنٹس کے اوپر مشتمل ہے جس میں پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت کون سا ہے تو بھائیو جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن اور مہینے کا تعلق ہے اس پہ پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت کے الوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیح اس پر متفق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ ول وسلم کی پیدائش کا دن سوموار ہے اور سینکڑوں احادیث اس پر گواہ ہیں وہ انشاءاللہ درس کے دوران آتی چلی جائیں گے پیدائش کا دن سوموار ہے اور پیدائش کا مہینہ ربیع الاول ہے اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں اب رہا مسئلہ ڈیٹ کا کہ وہ تاریخ کون سی تھی ربی الابل کی تو اس پر اختلاف امت کے اندر آیا اور وہ اختلاف آیا تاریخ کی کتابوں کی وجہ سے ادر جو حدیث کی کتابیں ہیں اس ٹاپک کے اوپر ان کتابوں کے اندر جو صحیح صنعت کے ساتھ چیز موجود ہے اس میں کوئی انبیگوٹی نہیں ہے لیکن اگین وہی بات ہے کہ یہ چیز بھی پھر فرقہ واریت کی نظر ہوئی جس کی وجہ سے یہ تمام معاملے الجھ گئے اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رہتے ہوں ہمارے محدثین رحم اللہ پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ڈیٹیل تک چیزیں جمع فرمائی اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے بارے میں جتنی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے مشہور کتاب جس کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ ہے دلائل النبوہ جو پانچویں صدی ہجری کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جو اہل سنت میں متفقن علیہ سکھا جو ہے محدث ہیں امام حافظ ابو بکر احمد بن حسین البحیقی رحمت اللہ علیہ المتوفا چار سو ہجری آج سے تقریباً سمجھے ہزار سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی جس میں سند کے ساتھ حدیث ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابین کے اطوال بھی جمع فرمائے جن کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ دو سو چھیاسی ہے تو دلائل دلال جو کتاب ہے اس کا پرٹیکولر موضوع ہی یہی ہے مطلب اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا نام ہے ولادت مستفا صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کون سا ہے دوسرے چیپٹر کا نام ہے ولادت مستفا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کون سا ہے تیسرا چیپٹر ہے ولادت مستفا صلی اللہ علیہ وسلم کا سال کون سا ہے چوتھا چیپٹر ہے کہ وہ نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ان نشانیوں کا بیان اور پھر یوں ہی چیپٹر چلتے ہیں اور آخری چیپٹر جو ہے وہ اشک بار آنکڑوں سے پڑھنے والا چیپٹر ہے دو سو احادیث پر مشتمل اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت والا چیپٹر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور وہ سارے معاملات اس وقت جو احادیث ہیں دو سو احادیثر کے کے ہے اس میں ایک حدیث ہے میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں وہ اصول برکت کے لیے میں بیان کر دوں جو چوتھا چیپٹر میں نے بتایا کہ ان نشانیوں کا حضور ظہور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہوئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا بعد میں تو اس میں ایک بڑی زبردست حدیث مبارکہ ہے اور یہ حدیث جو ہے وہ مسند امام احمد میں بھی جلد جار صفحہ 128 پر ایک ہزار سترہ سو سترہ ہزار دو سو تین نمبر حدیث ہے سترہ ہزار دو سو تین نمبر حدیث اور یہ حدیث جو ہے ترمزی میں بھی موجود ہے اس کا کچھ حصہ کتاب الفضائل چیپٹر کے اندر تین ہزار چھ سو نو نمبر حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں زلائل النبوا میں تو ہے ہی ہے مسند امام احمد اور ترمزی میں بھی موجود ہے اور اس حدیث کو محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصدین البانی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں اور شیخ زبیر علی ذئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں مشکات المسابی کے اندر بھی یہ موجود ہے اس کی تحقیق کے دوران انہوں نے اس پر صحت کا حکم لگایا ہے ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یہ مشہور صحابی ہیں یہ وہی صحابی ہیں جن سے وہ مشہور زمانہ حدیث ہے علیہ کم بس وسنت الفلافا راشدین یہ وہ صحابی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے حضور اس وقت بھی خاتم النبی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور مٹی کے درمیان تھے یعنی ابھی ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی میں اس وقت بھی اللہ کے حضور خاتم النبی لکھا ہوا تھا اور میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں میں عیسی علیہ السلام کی بشارت ہوں میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش سے پہلے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا اور اس نور کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہدایت جو کہ بالاخر شام میں بھی جو کفر اور شیر کی گٹائیں چھائی ہوئی تھی اس کو دور کر دیا تو یہاں نور سے مراد نور ہدایت ہے یہ ہمارا اپنا ذاتی خیال نہیں ہے یہ ہمارے سلب کا منج ہے اور وہ کیسے نور ہدایت ہونے پر تو پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت کے علمانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیح بھی اس پر متفق ہے کہ قرآن پاک کی جو شروع میں تفسیر لکھی گئی ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو تفسیر ہے وہ تفسیر ہے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تبری المتوفات تین سو دس عیسوی یعنی یہ پہلے تین سو سال کے اصلاف میں آتے ہیں تو انہوں نے جو آیت ہے سورت المائدہ کی آیت نمبر پندرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا نور کتاب مبین و کتاب مبین تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے آ گیا ایک نور اور ایک روشن کتاب اس کی تفسیر میں امام تبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس نور سے مراد امام کائنات سید البلین والآخرین شفی المد رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہدایت نور ہدایت جس سے شر کی گھٹائے چھٹ گئی تو نور ہدایت والا مسئلہ جو ہے اس پر ہے اتفاق باقی پوری امت کا اتفاق ہے اہل سنت کے تینوں گروہ بریلوی دو بندی عہل عدیس اور اہل تشیح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہونے میں بشر ہے صفت بشریت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں لیکن کمالات بشریت میں کسی شخص کو اس پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے اگر میں فل بدھی صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے احادیث بیان کرنی شروع کروں جو مجھے زبانی یاد ہے پوری رات گزر جائے گی صرف بخاری اور مسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لب دہن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ و سلّم کے پسینۂ مبارک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک کے بارے میں آپ صلی اللّہ علیہ و سلّم کے, کے وسلم کی ایک ایک عز کے بارے میں جو اس سے مجزاد ظاہر ہوئے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں موجود ہیں تو کملات کے اعتبار سے نہیں بات ہو رہی کملات میں وہ افضل البشر ہے بلکہ بشریت کو ناز ہے ان پر الحمدللہ اور اس پر کسی کا ہے اصطلاح نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑے بریلوی عالم ہیں انہوں نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کی لانت و جھوٹوں پر جن لوگوں نے ہم پر یہ بلیم لگایا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے یہ متفقہ مسئلہ ہے لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہ ساری چیزیں پھر قواریت کی نظر ہوئی ہیں جس کا خمیازہ ہمیں آج بتنا پڑ رہا ہے فرقوں سے باہر نکلیں گے تو اسلام بچے گا ورنہ اسلام جمع فرقہ برابر ہے ہیرو لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اس بات کی بھی احتیاط ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی احادیث اور من گھڑت قصے اور واقعات بیان نہ کی جائیں یہ سب گستاخی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِن جھوٹی روایتوں کے محتاج نہیں ہے الحمد للہ قرآن پاک میں اور ہزاروں احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فضائل موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو ان جھوٹے قصے کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ان کو بنیاد بنا کر غلط عقیدے امت کے اندر پروپیگیٹ ہو جاتے ہیں اب یہ بھی بات یاد رکھیں تصویر کا دوسرا رخ جو صحیح بخاری کے اندر کتاب العبیا چیپٹر میں تین ہزار چار سو پینتالیس نمبر حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح مت بڑھا دینا جس طرح نسارا یعنی عیسائیوں نے اپنے نبی کی شان کو بلند کر دیا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا اگ دو ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ٹینشن ہے اس مسئلے میں مثال کے طور پر صرف میں ایک مثال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک بہت اہم واقعہ ہو گیا وہ پیش کرتا ہوں مسنط امام احمد کے اندر صحیح صنعت کے ساتھ تین ہزار دو سو سینتالیس نمبر حدیث ہے جلد ایک صفحہ تین سو سینتالیس پر کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ماشاء اللہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمایا جلالی للہ تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا ہے قل بل ما شاء اللہ وحدہ بلکہ یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے اب مجھے بتائیں اس صحابی نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سمجھ کے یہ کہا تھا اللہ کا بندہ سمجھ کے ہی کہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرما دیا کہ نہیں نہیں مستقل بزاد والا عقیدہ اور محدود اور یہ تمام چیزیں رکھ کے کہو ایسے نہ کہو آپ نے کیٹاگوریکل ڈنائی کر دیا کہ یہ نہیں کہنا جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے تقدیر کے معاملات نہ میری طرف منسوخ کرو تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط یہ ایک مثال ہے لیکن اس پہ گفتگو کی گئے تو بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں اب واپس آئے اسی دلائل النبوہ امام بحیکی کی تو میں نے بتایا یہاں تک تو اجماع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مبارک دن جو ہے وہ سوموار ہے اور مہینہ اور تاریخ کے اوپر اختلاف ہے وہ انشاءاللہ شاء آج وہ بھی کلیئر ہو جائے گا تو وہی جو دلائل النبوا ہے امام بحی کی رحمت اللہ علیہ کی اس میں جو پہلا چیپٹر ہے جس کا نام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس دن ہوئی اس چیپٹر کے اندر پہلی دو حدیثیں امام بھئی کی رحمت اللہ علیہ وہی لے کے آئے ہیں جو صحیح مسلم میں کتاب السیام چیپٹر میں دو ہزار سات سو پچاس نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ صحیح مسلم میں بھی موجود اور دلائل البوا کی پہلی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ہی ولیتو و فی ہی علیہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی نازل ہوئی اور یہ سوموار کے دن کی بڑی اہمیت ہے اب یہاں ٹائم نہیں میں آپ کو صحیح صنعت کے ساتھ بتاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کے لیے نکلے ہیں اس دن بھی سوموار کا دن تھا جب مدینہ شریف پہنچے ہیں اس دن بھی سوموار کا دن تھا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی تو سن لیا سوموار والے دن نازل ہوئی آپ کی پیدائش بھی سوموار والے دن ہوئی اور پھر آپ کی وفات بھی سوموار والے دن ہوئی اس کے علاوہ اور بڑے بڑے ایونٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں منڈے والے دن ہوئے ہیں اس کے بعد دلائل نبوا میں جو دوسرا چیپٹر ہے جس کا نام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی اس میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث نمبر چار انٹرنیشنل نمبر کے مطابق محمد بن اصحاد تابعی رحمت اللہ علیہ جو انت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک وضو کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے اور نائنٹی تھری ہجری کے اندر وفات پائی ان کے شگیز محمد بن سا تابی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن عام الفیل والے سال چاند کے مہینہ ربیع الاول اس کی بارہویں رات کو پیدا ہوئے یہ صحیح صنعت کے ساتھ کول موجود ہے ابن خاک رحمۃ اللہ علیہ کا اور ربیع الاول کا مہینہ بھی اس میں ساری چیزیں بیچ میں کلیئر کر دی انہوں نے اور یہی قول صحیح صنعت کے ساتھ اس سے بہت پہلے جو سیرت کی پہلی کتاب لکھی گئی ہے سیرت ابن شام اس میں بھی صحیح صنعت کے ساتھ یہ قول موجود ہے اب بعض لوگ سیرت ابن شام کا حوالہ ہے صفا 158 جلد ایک بعض لوگ اس میں یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ یہ تو تابئی کا قول ہے تو تابعی کا کال حجت نہیں ہوتا جب تک کہ کتاب و سنت اور صحابی کا کال جو ہے نہ لیا جائے تو یہ بات یاد رکھیں یہ دنیا کا کوئی فارمولہ نہیں ہے ایسا اصل چیز یہ ہے کہ اگر کسی تابعی کا کال کتاب و سنت اجماع اور صحابہ کے اقوال سے ٹکرا جائے پھر تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور اگر نہ ٹکرائے پھر ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر میرے صحابہ کا پھر تابین کا پھر تبا تابین کا اور یہ تو ہو گیا اس کا علمی جواب اور ایک ہے پھکیر جس کو کہتے ہیں الزامی جواب وہ یہ ہے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک تابی سے یہ بات ثابت ہے کہ مجھے صاف کی جائیں یہ پہلا بندہ جو امت کے اندر جس کو کوٹ کیا جاتا ہے وہ تبا تابی ہیں سفیان بن اوینا رحمتہ اللہ علیہ اب جو لوگ مونچھے صاف کرتے ہیں وہ, س... وہ دلیل پکڑ رہے ہیں جی وہ تباہ تابی ہیں جی وہ بہترین زمانے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن فارمولہ پھر ایک ہی رکھیں ہم آپ کو تابی کا کال بتا رہے ہیں اور آپ عمل کر رہے ہیں تباہ تابی پہ اب یہاں وہ معاملہ کہاں گیا جی سنت تو ہے موچھے پس کرنا ہم تو نہیں الحمدللہ للہ صاف کرتے جائز سمجھتے ہیں اس کو لیکن نہیں کرتے داڑھی کو مٹھی کے بعد کٹانا جائز سمجھتے ہیں صاحبہ کا اجماع ہے خود نہیں کٹواتے مسر اپنی جگہ موجود ہے تو یہ تابی کا کال ہے یہ ہجت ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ہمیں کہے دی اب اب شبلی نمانی نے لکھا ہے نو ربیع الاول اور امام منظہ بریلو صاحب نے افطاوا رضیہ میں لکھا ہے آٹھ ربیع اول پیدائش کا دن اور شیخ شیخالقادر دل دلانی رحمۃ اللہ علیہ نے گنیت الطالبین میں دس محرم لکھ دیا ہے پیدائش کا دن اب ہم ان کو مانیں یا حدیث کی کتابوں کو مانیں ان تاریخ کی کتابوں کو مان کے پہلے ہی تو دین کا بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے حدیث کی کتابوں کے بر بنیاد رکھے کتاب اور سنر ان چیزوں کو ہم فالو کریں تو so, حدیث کی کتابوں کا جنارا کس طرح تاریخی اقوال نے نکالا وہ اگلا پوائنٹ نمبر ٹو ہے جو میں نے ایڈریس کرنا ہے اور یہاں میں ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات بھی بتا دوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے آج سے تقریباً سات آٹھ سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا سملٹیز بٹوین ہندویزم اینڈ اسلام ہندوؤں میں ان کے ریلیجن میں اور اسلام میں جو سملٹیز ہیں یقینیت والی چیزیں ہیں وہ اس نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی ان میں سے ایک حرام کن چیز جو ہندوؤں کی ایک موت پر کتاب جو ہے جس کو وہ کہتے ہیں کل کی پورانا اس کے اندر جو چیپٹر نمبر ٹو ہے اس کی آیت نمبر چار سے لے کر آیت نمبر پندرہ تک اب یہ جو چیزیں ہیں یہ میرے استاد ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کریں ان کو نئے کاموں کا گد عطا فرمائے انہوں نے کافی حد تک اس پہ بڑی بحث کی تھی کہ یہ سہوف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں جو ہندوؤں کے پاس کتابیں ہیں لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل جو اسرائیل کے قبیلے گم گئے تھے ان میں سے ایک اسی لیے آپ دیکھیں یہ براہمن کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے اسی طریقے سے یہ اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ موسا علیہ اسلام نے اس بچڑے کو جلا دیا تھا جس کو خدا بنا لیا گیا تھا تو کافی سملیرٹیز ان کی بنی साथ کے ساتھ ملتی ہے اور ان کے اپنے پنڈتوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ کتابیں چار ہزار سال اسلام کے جو آخری دائی ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی تقریباً سمجھے ڈھائی ہزار سال پہلے کی تو اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی موجود ہیں کل کی پرانا کتاب کا نام اور چیپٹر نمبر ٹو اور اس کی ورت نمبر چار سے لے کر پندرہ تک وہ میں آپ کو صرف اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ آخری جو نبی آئیں گے ان کے بارے میں پیشن گوئی لکھی ہے کہ وہ مکے کے سردار کے گھر پیدا ہوں گے اور ہمیں پتا ہے کہ عبد المتلب جو تھے وہ مکے کے سردار تھے دوسری اس کتاب کے اندر یہ پیشن کوئی لکھی ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا سنسکرت کے اندر جو ہے وہ وشنو یاش ہے لیکن میں اس کی ٹرانسلیشن کر کے بتا رہا ہوں تیسری پیشن کوئی یہ لکھی ہے کہ ان کے چار ساتھی ہوں گے جو ان کے مشن کو آگے لے کے چلیں گے اور ہمیں پتہ ہے کہ چار ساتھی ہیں سیدنا ابو بکر عمر عثمان والی رضی اللہ علیہ اجمائن اور پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری کل ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتے آسمان سے اتر کر بیٹل فیلڈ کے اندر میدان جنگ میں مدد کریں گے اور وہ ہمیں پتا ہے سورت الانفال کے اندر موجود ہے غزوہ بدر اور اوز میں بھی فرشتے آئے اور پھر اس کا کلائمیکس یہ ہے کہ وہ آخری پیغمبر جو ہے وہ مادو جو منت ہوگا بہار کا مہینہ اس کے پہلے ہاف کے بارہویں دن پیدا ہوں گے پہلے ہاف جو ہوگا اس کا بارہواں دن جو ہوگا یعنی بارہ ربی الاول اس کو پیدا ہوگا اب یہ اتنی بڑی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ حسن اتفاق ہے اس کو حسن اتفاق نہیں کہا جا سکتا یہ بہت بڑی چیز تو یہ ہماری کتابوں کے ساتھ بھی چیز میچ کرتی ہے اب پوائنٹ نمبر ٹو کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے کہ وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کون سا ہے تو اگین پھر یہاں پر بھی دن کے بارے میں تو پوری امت کا اجما ہے اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور اہل تشیبی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن سوموار ہے اور بخاری مسلم کی کتنی حادیث پر گواہ ہے لیکن پھر یہاں بھی تاریخ کے معاملے میں مسئلہ جو ہے وہ جو ہے وہ فرقہ واریت کی نظر ہوا ہے وفات والا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں میں نے بتایا کہ دلائل النبوہ امام بھئیکی کی جو کتاب ہے اس کے آخری چیپٹر میں دو سو احادیث صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیماری کے ایام میں جو آپ کے فرامین ہیں اس پر مشتمل ہیں اب یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ بعض لوگ بےچارے انجانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن بارہ نبی البول سمجھتے ہیں اور یہ بھی تاریخ کی کتابوں کے گل ہیں جو کھلائے گئے ہیں اس کی وجہ سے امت کو فرقہ واریت کی آڑ میں ایک میاضہ بگتنا پڑ رہے ہیں اور کہا جاتا ہے جی بارہ وفات کا دن ہے وہ آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا بھی اس کی, اس کی وجہ سے کتنی ایگزریشن پھر کی جاتی ہے دونوں طرف سے تو بارہ ربی الاول وفات کا دن نہیں ہے اگر ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن مانے تو صحیح بخاری اور مسلم کی کتنی احادیث کا انکار لازم میں آ جائے گا وہ میں چھوٹی سی چیز ہے وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو آخری حج فرمایا ہے جس کو ہم حجت الوداع کہتے ہیں وہ دس ہجری میں فرمایا ہے اور یوم عرفہ والے دن نو ذلحجا کو جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا ہے حج کا دس ہجری کے اندر اس کے بعد زلحجا کے بعد آیا محرم پھر سفر اور پھر ربی اور ربی الل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس پہ بھی جمایا پوری امت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع البل پہ ہوئی ہے اور اس پہ احادیث بھی موجود ہیں دلائل النبو امام بحیکی کی اس کے اندر موجود ہیں لیکن دن وہاں بھی مینشن کوئی نہیں ہے دن کہیں مینشن نہیں ہے یہ صرف فرقہ واریت کی نظر ہوا ہے کہ دن پروپیگیٹ کرنا ہے شروع کیا جی بارہ مفات ہے دن تو غم منانا چاہیے خوشی نہیں منانی چاہیے یہ ایک لالا معاملہ ہے کسی کو غیر حرکات سے روکنے کا یہ غیر علمی طریقہ ہے یہ بالکل غیر علمی طریقہ ہے پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حجت الوداع کا خطبہ ہے وہ نو الحجہ ست ہجری کے اندر جمعے کے دن ہوا اس کے ثبوت پر یہ حدیث سن لیں صحیح بخاری کے کتاب الایمان چیپٹر میں 45 نمبر حدیث اور صحیح مسلم کے کتاب التفسیر چیپٹر میں 7527 نمبر حدیث ایک یہودی سیدنا امیر المنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے امیر آپ کی اس کتاب کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی ہم اس دین کو عید کے طور پر مناتے تو آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے تو وہ کہنے لگا کہ وہ آیت سورت المائدہ کی آیت نمبر تین الم اکمل تو اکمل تو علیم نعمتی ویت القم الاسلام دینا آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی رحم نعمت تمام فرما دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا تو سیدنا عمر نے بڑا انٹلیکچل جواب دیا تو آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے اس دن کا یہ آئ جس دن نازل ہوئی وہ دن جمعے گئے ہی تو دن تھا یعنی عید کا دن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان ارفاک میں تھے اور یوم ارفا کا دن تھا یہ آپ رضی اللہ تعالی نے اس کو جواب دیا اور جامعہ ترمزی میں پھر آتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کتاب الفضائل چیپٹر میں کتاب التفسیر چیپٹر میں تین ہزار چوالیس نمبر حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو جب کسی نے آ کے یہی بات کی کسی یہودی نے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن پہلے ہی دو عیدیں دی ہوئی تھیں ایک عرفہ کا دن اور دوسرا جمعہ کا دن تو سید نے امرباد رضی اللہ تعالی عہد نے کہا کہ دو عیدیں تھیں اس دن جس دن یہ آخری عائد نازل ہوئی یوم عرفہ بھی عید اور یوم الجمعہ بھی عید تو یہاں سے پتا چلا کہ نو الحجہ دس ہجری میں جمعے کا دن تھا اب اس کو ذہن میں رکھ لیں دوسری چیز کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق متفقن حدیث ہے صحیح بخاری کے کتاب الازان چیپٹر میں 680 نمبر حدیث اور صحیح مسلم کے کتاب الصلاح چیپٹر میں 944 نمبر حدیث یہ بڑی طویل حدیث ہے کہ سیدرام وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً تین دن ہو گئے تھے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے بیماری کے غلبے کی وجہ سے فجر کی نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجر شریف کا پردہ ہٹایا جو مسجد نبی میں امام کی بائیں جانب تھا صحابہ اکرام علی امردوان کہتے ہیں انف بن ملک رضی اللہ تعالیٰ کے قریب تھا کہ ہم فتنے میں پڑ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شوق میں اپنی نماز توڑ بیٹھتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری یہ حالت دیکھی تو ہمیں ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کرو اور پھر اسی دن یہ سوموار کا دن تھا انف مالک الفاظ ہے یہ سوموار کا دن تھا پھر اسی دن صبح و چاش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات گیارہ ہجڑی میں ربی ال کے اس دن ہوئی ہے اس تاریخ کو جس دن کے جمعہ سوموار کا دن تھا اب آپ اس کو سمجھ لیں نو ذیل حجا جمعے کا دن دس ہجری میں ذیل حجا کے بعد آیا محرم پھر سفر اور پھر ربی الو ذیل حجا جمعہ دس ذیل حجا ہفتہ گیارہ ذیل اتوار اس طریقے سے کاؤنٹنگ کرتے کرتے آپ ربیع الابل کے مہینے تک پہنچ جائیں تو تین مہینے بیچ میں انوالو ہوتے ہیں ذی الحجا کا محرم کا اور سفر کا اب چاند کے مہینہ یا تو تیس کا ہوتا ہے یا انتیس کا اور کوئی possibility نہیں ہوتی اس دوران جو تینوں مہینے ہیں ان میں سے کوئی سے مہینے آپ کنسڈر کر لیں چار پاسبل کمبنیشن بنتی ہیں چار کمبنیشن پہلی کمبنیشن یہ ہے کہ تینوں مہینے تیس کے ہوں آلائیں ممکن نہیں ہے تینوں مہینے تیس کے تو تب بارہ نوبی اوبل آتی ہے اتوار والے دن اگر دو مہینے تیس کے رکھے جائیں اور کوئی سا ایک انتیس کا رکھ لیا جائے تو بارہ ربیع اول آتی ہے ہفتے والے دن اگر ایک مہینہ تیس کا اور کوئی سے دو مہینے انتیس کے رکھ لیے جائیں تو بارہ ربیع اوبل آتی ہے جمعے والے دن اور اگر تینوں انتیس کے رکھ لیے جائیں تو بارہ ربیع اوبل آتی ہے جمعرات والے دن اس کے علاوہ کوئی پاسبل کمبینیشن نہیں ہے کسی صورت میں بھی سوموار والے دن ربیع الا کی بارہ تاریخ نہیں آتی اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے دو کے اندر پانچ جون دو ہزار ایک اور بارہ ربیع الابل چودہ سو بائیس ہجری میں ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا کہ بارہ ربی البول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال نہیں ہے یہ آج بھی ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اندر تو یہ ریسرچ پیپر پورے پاکستان کے اندر تمام بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء تک گیا انہوں نے اس کو کنسیڈر کرنے کے بعد تمام نے ہی کہا کہ واقعی یہ بات ٹھیک لکھی ہوئی ہے اگر ہم بارن ربی ال کو وفات مان لیں تو بخاری اور مسلم کی ان احادیث کا انکار نازمائے گا لیکن مطلب وہی ہے کہ پھر یہ معاملہ جو ہے وہ فرقہ واریت کی نظر ہو جاتا ہے تو اب اس میں وہی جملہ بولوں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت الانفال میں ارشاد فرمایا کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا تو بات علمی انداز میں کنوے کرنی چاہیے فرقہ واریت کی نظر سے اگر کریں گے تو پھر اختلافات میں اضافہ ہوگا کم ہی نہیں ہوگی اب پوائنٹ نمبر تھری کی طرف آتے ہیں جو فرقہ واریت نے ایک اور گل کھلایا کہ اب وفات کا ڈھونگ رچایا گیا بارہ ربیع الاول پہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ بارہ ربیع الاول کو اس طریقے سے سیلیبریٹ نہ کریں بجائے یہ کہ وہ جو سیلیبریشن کا انداز ہے اس کے اوپر کوئی گفتگو کی جاتی بارہ وفات بارہ وفات کر کے معاملے کو بگاڑا گیا اور دوسری طرف جو ہے وہ گستاخے رسول کے فتوے لگانے شروع کر دیے تو یہ پوائنٹ نمبر تھری بھی سمجھ لیں کہ جہاں تک یہ پوائنٹ نمبر تھری جو ڈسکس کرنا تھا پہلے حصے کا آخری پوائنٹ جہاں تک امام کائنات سید البرین والآخرین آخرین شفیل رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا تعلق ہے تو دنیا میں کسی بھی متب فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی انسان ایسا نہیں ہے مسلمانوں میں سے اہل قبلہ اور اہل کلمہ میں سے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہ ہو چاہے وہ بریلوی ہو جو بندی ہو اہل دیس ہو شیعہ ہو کوئی بھی ہو, ہو ہی نہیں سکتا اور کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سور عالمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الخطہ الحکمہ انسان قبر الرفیبین بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے مومنوں پر کہ انی میں سے ایک رسول کو اٹھایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں ان کا تزکیہ کرتے ہیں ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں اور بے شک اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمرائی میں تھے کون صحابہ اکرام صحابہ اکرام کتاب و سنت کے آنے سے پہلے کھلی گمرائی میں تھے اور ہم کتاب و سنت کے آنے کے بعد بھی کھلی گمرائی میں کیونکہ ہم پڑھتے ہی کوئی نہیں ہمیں کہاں سے ہدایت ملنی صحابہ اکرام کو بھی گمرائی سے ہدایت اس کتاب کی وجہ سے ملی سنت کی وجہ سے ملی ہمیں بھی اسی صورت میں ہدایت ملے گی جب ہم خود اس کو اسٹڈی کریں گے کتاب و سنت کی تعلیمات کو اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا احسان ہے مومنین پر تو مومنین پر دو بڑے احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور دوسرا یہ اللہ کی کتاب جس کو اللہ سے و تعالی نے سورہ اصطب کی آیت نمبر نو میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمٰن الرحیم رسول الحق لیشرق وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا ہدل المتین اور اور دین حق کے ساتھ مبوض فرمایا تاکہ اس دین کو تمام ادیاان پر غالب کر دے چاہے مشرک اس بات کا برا مان جائے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب فرمانا ہے انشاءاللہ <تصفيق> اب اس قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ہے اس پر شکر کے بارے میں بھی قرآن پاک میں حکم فرمایا گیا قرآن پاک کے بارے میں تو پرٹیکولر طویل خاص کے اعتبار سے یہ آیات ہیں کون سی سور یونس کی آیت نمبر ستاون اور اٹھاون بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الناس رب شفا الماط صدور رحمت المنین اے انسانوں بے شک تمہارے پاس آ اللہ تعالی کی طرف سے ایک باز و نصیحت والی چیز یہ باز والی چیز اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا سب سے بڑی بیماری شرک اور ہدایت اور مومنین کے لیے رحمت اور ساتھ ہی فرمایا ال بف اللہ واب رحمتی ہیلف رحو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اب اس نعمت قرآن ملنے پر اللہ کے اس فضل پر اور اس کی رحمت پر فل یف رحو خوب خوشیاں مناؤ خی روم من اجماعن یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جو تم چھوٹی چھوٹی خوشیاں سمیٹتے پھرتے ہو چیزیں جمع کر کے بیٹھتے ہو اس سے بہتر ہے کہ جشن قرآن مناؤ یہ طویل خاص کے اعتبار سے تو قرآن پاک کے بارے میں ہے لیکن طاویل عام کے اعتبار سے اب ہم اس غلط فرقے کی طرح بات نہیں کرتے جو کہتے ہیں یہ آیات بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں قرآن پاک کا فتبہ جسے فٹ اس کو گفٹ یہ بھی یہودیوں کے بارے میں آیا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا سورت المائدہ میں کہ ہم نے یہودیوں پہ یہ بات کی تھی اب یہ بھی یہودیوں کے بارے میں آیا تو تو نہ ہوئی ہم جتنے مرضی قتل کریں تو قرآن پاک اللہ تخر اللہ قرآن پاک رولز ہیں جسے فٹ اس کو گفٹ یہ نہیں ہے کہ کافر کرے گا تو وہ جرم اور مسلمان کرے گا تو جائز ہے مسلمان کرے گا تو اس سے بڑا جرم تو تویل عام کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی بھی منائی جائے تو اس میں ایک اصلی بات جو دس کے دوسرے حصے میں آ جائے گی وہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور اس قرآن پاک ملنے پر سب سے بڑی پریکٹیکل کچھ جو خوشی منانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اس سے بڑی کو خوشی نہیں ہو سکتی اب دوسرا طریقہ جو سنت سے شکرانے کے طور پر عبادت کے طور پر ثابت ہے جیسے عید کی نمازیں ہوتی ہیں شکرانے کے طور پر اس طریقے سے اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے صحیح مسلم میں کتاب الیام چیپٹر میں دو ہزار سات سو پچاس نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جو میں پہلے بیان کر چکا کہ آب کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ہی بلت ہوا انزل ان علیہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی نازل ہوئی تو اس کے شکرانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا ہر سوموار کا روزہ رکھ کر سال میں باون دفعہ میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے تھے یہ ہے اس کا طریقہ اور یہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد والا معاملہ تو الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موس علیہ السلام کے بارے میں بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو ہزار چار نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں دو ہزار چھ سو چھپن نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ یہودیوں نے دت محرم کا روزہ رکھا ہوا ہے پوچھا کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اس دن موسا علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا کیونکہ فرون ڈبویا گیا تھا اس کے شکرانے پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو زیادہ حقدار ہیں موسا علیہ السلام کے ساتھ نسبت کے بنسبت تمہارے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمایا کہ تم بھی سچ محرم کا عشورہ کا روزہ رکھا کرو اور پھر ایک سے آبی نے اٹکے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کفار کے ساتھ مماثلت ہو جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نو کا بھی رکھو جامعہ تر مزی میں ڈیٹیل سے موجود ہے دو روزے نو اور دس کا اور نہ صرف بات یہیں پر ختم ہے بلکہ صحیح مسلم کے اندر دو ہزار سو نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اشورا کا روزہ رکھے گا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے ایک سال کے گناوں کو معاف کر دے گا اب یہ روزہ بھی شکرانے کے طور پر ہے اور وہاں الاول میں آپ صلی اللہ علم کی پیدائش اور سوموار والے دن تو سوموار کا روزہ بھی شکرانے کے طور پر اب رہا مسئلہ لفظ عید بولنے کا کہ عید میلاد النبی کہنا کیسا ہے تو اس میں پھر وہی چیز ہے کہ فرقہ واریت کی آڑ کے اندر چیزیں ایکسٹریم پہ, پہ پہنچ چکی ہیں جہاں تک عید کا معاملہ ہے تو پوری امت کے تمام مکادب فکر اس پہ متفق ہے کہ عید دو ہی ہیں جو اسلام کی اصطلاح میں عیدیں ہیں وہ دو ہیں عید الفطر یکم شوال کو جو ہوتی ہے اور جو دس ہجا کو ہوتی ہے عید البحا جو قربانی والی بڑی عید یہ دو عیدیں ہیں لیکن اسلام میں لغت کے اعتبار سے بھی کچھ عیدیں ہیں جن کو پروٹوکول کے طور پر عید فرمایا گیا جیسے میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں یہاں پر ضروری ہے کہ صحیح بخاری میں کتاب المان چیپٹر میں 45 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں کتاب التفسیر چیپٹر میں سات ہزار پانچ سو ستائیس نمبر حدیث ہے ایک یہودی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے ہم پر نازل ہوتی ہم اس کو عید منا لیتے الم اکمن و تو ربریۃسلام دین کہ آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر یہ والی تکمیل دین والی جو آیت ہے اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید مناتے ہیں تو سیدنا عمر نے جواب دیا کہ ہمیں خوب پتہ ہے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن تو نازل ہوئی تھی یوم عرفہ والے دن اور سیدنا سعید عباس رضی اللہ تعالیٰ سے جب یہودی نے یہ مسئلہ پوچھا اسی طرح تو سیدنا سعید عباس رضی اللہ تعالیٰ کی جامعہ ترزی میں تین ہزار چوالیس نمبر عزیز ہے کتاب التفسیر تفصیل چیپٹر میں انہوں نے فرمایا اللہ نے ہمیں اس دن پہلے ہی دو عیدیں دی تھیں ایک یوم ارفا اور دوسری جمعے کا دن باون جمعہ بھی سال میں آتے ہیں یہ بھی عید ہے یوم عرفہ بھی عید ہے لیکن یہ عیدیں جو ہیں یہ لغت کے اعتبار سے عیدیں ہیں عید کہتے ہیں بار بار آنے والا دن لوٹ کر آنے والا دن لیکن جو شریعت کی اصطلاح میں عیدیں ہیں وہ دو ہی رہیں گی اب اس کو میں مزید پھر ایڈریس کرتا ہوں لیکن یہاں میں ایک بات ارض کر دوں کہ بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی عید کے دن تو روزہ ہی نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک غلط سٹانس ہے کہ اگر کوئی بندہ عید والے دن روزہ رکھ لے تو روزہ نہیں ہوتا وہ کون سی عید کا روزہ نہیں ہوتا وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لاس مفی یوم دو دنوں میں روزہ نہیں ہے الفطر و ایک یوم الفطر اور دوسرا بڑی عید والا دن ان دو میں نہیں ہے عید والے دن روزہ نہیں ہے باقی یوم عرفہ عید ہے اور یوم عرفہ کی فضیلت ہے روزے کی عید کے روزے کی فضیلت صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار سات سو نمبر حدیث وہ یشورہ والی جو فضیلت ہے وہی اس اسی حدیث میں آگے چل کے آتا ہے کہ جو کوئی شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس کے ایک سال پہلے کے اور ایک سال آئندہ کے دو سال کے گناہ اللہ تعالی معاف کر دے گا یوم عرفہ کا روزہ عید کا روزہ لیکن یہ عید وہ والی نہیں یہ عید لغت کے اعتبار سے جو عید ہے اصطلاح کے اعتبار سے ان تمام چیزیں اب سننے کے بعد عام آدمی سوچتا ہے کہ جناب کدھر جائے کیا کرے اب اتنے زیادہ دلائل موجود ہے تو اس میں احتیاط کا تقاضا کیا ہونا چاہیے تو دیکھیں میرا جو اپنا پوائنٹ آف اپ ویو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں باقی اختلاف کی گنجائش ہے جو اس سے کوئی رزلٹ نکالتا ہے وہ ضرور نکالے لیکن میں اشتہ والے معاملے میں کسی کے اوپر کوئی فتوا بازی نہیں کرتا کہ دیکھیں یہ تمام جرائل جو مجھے پتا ہے یہ صحابہ رام کو بھی پتا تھے تابعین کو بھی پتا تھے تبا تابعین کو لیکن اس میں ان میں سے کسی نے بھی بارہ ربی الاول کے لیے عید میلاد النبی کا لفظ استعمال نہیں کیا وہ ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے والے تھے ہم سے زیادہ علم رکھنے والے تھے انہوں نے استعمال نہیں کیا اب جو لوگ استعمال کر رہے ہیں اتنے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے تو وہ اجتہاد کر رہے ہیں لیکن مطلب وہی ہے کہ اہل سنت کا منج یہ ہے کہ پہلے کتاب پھر سنت پھر اجماع اور پھر اجتہاد اب یہاں معاملہ بالکل واضح موجود ہے کہ ایسا کوئی اجتہاد تابعین تابا تابعین نے نہیں کیا لہٰذا اس کے اوپر عید کا لفظ بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے جو بول رہے ہیں ان پہ ہم کو فتوا نہیں لگاتے مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ اجتہادی ہے فتوے سے ہم بچیں گے ہم دونوں ایکسٹریم پہ نہیں جائیں گے دیکھیں ایک ایکسٹریم پر گئے ہیں وہ لوگ جنہیں جنہوں نے اس کو عید ڈکلیئر کیا اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو لوگ اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ان کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا دوسری ایکسٹریم پہ پھر وہ لوگ گئے جیسے امام نتمیا ہیں انہوں نے اقتداس رات مستقیم کے اندر لکھا کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن اس کے پیچھے جو نیت ہے اس پر ثواب ملے گا ولے آزب تعالی ایک چیز کو آپ بدت بھی کہیں اس میں سواب کی بشارت بھی سنائیں یہ بہت خطرناک بات ہے تو ایک ساتھ اختیار کریں بزت کے اوپر تو بھائی بہت بڑا فتوا ہے سواب کی بشارت نہیں ہے اب ہم اپنا پوائنٹ آف ویو کیا رکھتے ہیں تو اس میں میں نے یہاں اس کو تین سوالوں کی شکل میں لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ عید میلاد النبی کے اوپر عید کا لفظ بولنے پر بدت کا فتوا کیوں نہیں لگاتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ شروع ہوتا تھا جو میں نے اپنے درس کے شروع میں پڑھا صحیح مسلم میں کتاب الجمہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار پانچ نمبر حدیث اور سنن نسائی کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ایک ہزار پانچ سو نبے نمبر حدیث ہے خطبات والے چیپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کل بد اتم دلال کل بلال عطم تمام بدتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزک میں لے جانے والی ہیں اب کسی اہل قبلہ اہل کلمہ پر دوزر کا فتوا ہم کیسے لگا دیں ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میں بدتی ہو جاؤں گا اس طرح کہا جا سکتا ہے کسی کو نہ کہیں کیونکہ فتوا یہ اہل سنت کا منج نہیں ہے یہ خوارج کا طریقہ ہے اہل سنت ہمیشہ غلطیوں کو واضح کر کے معاملہ چھوڑ دیتے ہیں آگے جس کو تفیق ہوگی وہ خود بخود ہی اس کو ایکسیپٹ کر لے گا جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوگی اچھا. سوال نمبر دو کہ اگر منانا ثابت ہے ثابت نہیں تو کیا حرج ہے یہ بھی اچھا سوال ہوتا ہے کیا حرج ہے اگر کوئی شخص بارہ ربی الا کو اس طریقے سے جھنڈیاں اور جلوس یہ تمام چیزیں کرتا ہے تو یہ منع بھی کہیں نہیں ہے جب منع نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر یہی قاعدہ بنا لیا جائے کہ جو چیز منع نہیں ہے وہ کر لی جائے تو میں آپ کو چھوٹی سی بات صرف بتاتا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الازان چیپٹر میں 608 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الصلاح چیپٹر میں آٹھ نمبر حدیث کہ جب اذان دی جاتی ہے تو اذان کی آواز سے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو کیا حرج ہے کہ ہم جنازے کی نماز اور عید کی نماز کی بھی اذان لے لیا کریں یہ ہے علمی جواب منطقی جواب لوجیکل کوئی بریلوی دیوبندی اہل شیعہ یہ جرت ہی نہیں کرے گا تو ہم کہتے ہیں بھائیو وہ جرت کرو اجام دینا کوئی برا کام ہے ازام سے تو شیطان بھاگتا ہے تو بعض لوگ تو شیتان کہتے چہرے میں پڑھتے خالی عید کی نماز ہے عید کی نماز کی تو دو جانیں ہونی چاہیے تاکہ شتان بھاگے وہ کہیں گے نہیں ثابت نہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے خود پر مولا بنایا کہ سابت نہیں تو کیا ہوا منع تو کوئی تو منع کہاں ہے اضام دینا جنازے کی نماز کی اذان عید کی نماز کی اذان ہمیں دکھائیں دنیا کی کس حدیث میں منع ہے کوئی نہیں منع کرتے کیوں نہیں ثابت نہیں تو بھائی ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ خالی یہ بات کر دینا کافی نہیں ہے اب یہ ساری جو بیماریاں نا پبلک کی مجھے اس لیے پتا کہ میں خود اکتیس سال بریلوی رہے پتا کہ کیا جھوٹے اس طرح کے دعوے پروپیگیٹ کیے جاتے ہیں میں دوبندیوں کے ساتھ بھی رہا ہوں اہلدیسوں کے ساتھ بھی شیوں کے ساتھ بھی رہا ہوں جنہوں پنجابی کہنا شپے دے. یہ کیا کیا طریقوں سے امت کو وردلایا جاتا ہے اب سوال نمبر اسی کانٹیکس میں پھر یہ بھی مثال دی جاتی ہے دیکھیں جی بال ڈے منایا جاتا ہے جنا ڈے منایا جاتا ہے چودہ اگست منائی جاتی ہے اور بچوں کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے نبی باری موت پایا جاتی ہے یہ بغض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماز اللہ آپ معاملہ دیکھیں احتیاط کس طرف ہے منائیں ہر ہفتے منائیں سوار کا روزہ رکھیں جو چیز ثابت ہے اس کو کریں اور جہاں معاملہ ایسا ہے وہاں پیچھے ہٹ جائیں تو یہ جنا ڈے کی اور اقبال ڈے اس کو کون ہم شریعت اور پہ کہتے ہیں وہ تمام چیزیں صحیح ہیں اور وہ کون سی وہ شریعت کے موزین ہیں کہ جن کی ایگزامپلیں ہمیں پیش کی جا رہی ہیں کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معذ اللہ ان دنیا داروں کے پیچھے ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ کمپیئر کریں گے ان کو ان کے ساتھ اینالوجی بنائیں گے ان کی ظلم ہے اس طریقے سے اینالوجی نہیں بنائی جائیں گی اور سوال نمبر تین کہ جی پھر آپ ہر سال جو ہے وہ ربی الاول جب یہ آتا ہے تو آپ ربی ال میں بارہ ربی البل والے دن یہ تمام چیزیں ایکٹیویٹیز کیوں نہیں کرتے تو یہ بات یاد رکھیں کہ باروں ربی الاول کو سیلیبریٹ سارے کرتے ہیں ربی الاول کا مہینہ سیلیبریٹ ہوتا ہے اس پہ امت کا اجماع ہے کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل عزیز اور اہل تشیش سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے مہینے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر سیرت و نبی کانفرنسز نہیں ہوتی فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات نہیں سنائے جاتے مختلف کانفرنس ہوتی ہیں تمام کرواتے ہیں سب کے سب کرواتے ہیں یہاں تک اجماع ہے اور اجماع حجت ہے المستم میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق تین سو ننانوے نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جب میری امت اتفاق کر لے گی نا تو اجماع حجت ہوگا تو پوری امت نے اس پر تو اتفاق کیا ہے کہ ربی الاول کے مہینے کو سیلیبریٹ کیا جائے اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بیان کیے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر درد دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں لیکن باقی اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ یہ شریح طریقے اڈاپٹ کیے جائیں کہ ڈول ڈھمکے مارے جائیں اسی طریقے کے ساتھ غیر شرع حرکات کی جائیں ہمیں تو خود پتہ نا اب یہ جہاں پر یہ تمام چراواں ہوئی ہوتا ہے وہاں بے پردہ عورتیں آتی ہیں اور وہاں ابارہ لڑکے آگے ہوں گے ویڈیوز بھی بنا رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس کو تمام کنڈیم کرتے ہیں خود بریلوی مقبے فکر کے علماء بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں مجھے پتا ہے میں رہا ہوں ان کے ساتھ لیکن متنہ ہے کہ یہ بدت ایسی پھیل چکی ہے اب ان کے قابو سے بھی باہر نکل گئی ہے ان کی اپنی پبلک ان کی بات کو نہیں مانتی ان کو خود خطرہ پڑ دیتا ہے ہمیں نہ نا کہیں گستاخے رسول کہہ دیں سیدھی بات ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ دین کا جنازہ نکل چکا ہے فرقہ واریت کی وجہ سے تو اب یہ بات یاد رکھیں اب یہ جو ایکسٹریمز اس معاملے میں اس سے بچنا چاہیے اہل قبلہ کے اوپر فتوا بازی نہیں کرنی چاہیے کسی کو بار ربل والے دن جھنڈیاں یا جھنڈے لگانے کے اوپر بزتی نہ ڈکلیئر کیا جائے یہ لفظ نہ بولا جائے ان کی محبت کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں ہم خود نہیں کرتے ثابت نہیں اس طریقے سے ہم زیادہ احتیاط پر ہیں لیکن ان کے اوپر فتوا بازی نہیں کرتے یہ بڑا معاملہ کریٹیکل ہے اور دوسری طرف اس ایکسٹریم پہ وہ لوگ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ بارہ نبی البول والے دن جھنڈے اور جلوس میں شامل نہیں ہو رہے یہ گستاخ رسول ہیں اس سے بڑا دنیا کا کوئی الزام نہیں ہے پھر ان کو وہ شعر سنائے جاتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدے ربی الابل سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ابلیس ہے کون ہے اور ابلیس کے ماننے والے اصل میں کون ہے یہ انشاءاللہ تعالی یہ آج آ جائے گی ہے کہ کون ابلیس کے پیچھے کون چلا ہوا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتائیں گے کہ یہ ابلیس ہے کون اور ابلیس کے پکے فالوئر ہے کون ایشید. وہ یہ ہے کہ یہ خود بات امام ماں بریلوی صاحب نے تاوا رضیا میں لکھی ہے کہ سات سو سال تک ربی الاول اس طرح نہیں منایا جاتا تھا جس طرح یہ جھنڈے جلوس یہ تمام چیزیں یہ آٹھیں سبھی ہجری کے اندر یہ تمام ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہیں نہ صابہ کے دور میں نہ تابئن کے نہ تباہ تابئن کے پہلے تین سو سال کے مبارک دور میں یہ چیزیں نہیں ہوئی یہ بعد میں ہوئی ہیں جو چیزیں ہوئی بعد میں ہیں ان کے نہ کرنے والوں کے اوپر تام کیسے ہو سکتا ہے اور پھر ان کو کہنا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ابلیس والا معاملہ نہیں ہے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت نازک ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متف بول ادیسہ ہے صحیح بخاری کتاب چیپٹر میں دو ہزار ستانوے اور صحیح مسلم کتاب الاقدیہ چیپٹر کے اندر چار ہزار بانوے نمبر حدیث ہے من اخدا فی امرنا ہاضا ما سا من ہو پا جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز داخل کی جو اس میں سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے بہت خطرناک معاملہ ہے اور یہیں تک یہ معاملہ خطرناک نہیں ہے یہ آخرت تک چلنا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الرقاب چیپٹر میں رقط پیدا کرنے والی حدیثوں میں امام بخاری حوض کوثر والے چیپٹر میں اس کو لے کے ہیں چھ ہزار آٹھ آٹھ تریاسی نمبر حدیث صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں پانچ ہزار نو سو اڑسٹھ نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں عزائب اردو چمکنے کی وجہ سے میں جب ان کو حوض کوسک سے پلانے لگوں گا ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے کہا جائے گا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سخن سخن لمن غیر آبادی سخن سخن لمن بدل آبادی ان پر پھٹکارو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد دی میرے دین کو بدل دیا جنہوں نے میرے بعد دی میرے دین کو ٹیمپر کر دیا اور بھائیو ہم ڈرپوک ہیں ہم بڑے ڈرپوک ہیں ہم اتنے جریل نہیں ہیں کہ اتنا کی ایکٹیویٹیز کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہمارے گربان پہ ہوں کیا مس والے دینا ہم ڈرتے ہیں ابلیس نہیں ہے ڈرتے ہیں ان چیزوں سے ہم آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تین مبارک بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کی اور کسی کا چالیسواں کروایا کسی کا تیزا کروایا کو زئی بدیسی بتا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کسی کا مزار بنوایا اب ان چیزوں کو جب کنڈیم کیا جاتا ہے کہتے ہیں ابلیس ہے تو آپ وہ بھی سننے لیں کہ سوائے ابلیس وہ ابلیس ہے کون ہے ابلیس کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ ابلیس کے راستے پر کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار چار سو سینتیس نمبر حدیث جلد ایک صفحہ چار سو پینسٹھ بہت دقت انگیز حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی زمین پر ایک لکیر کھینچی سیدھی لکیر کھینچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی جس کو ہم اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں فش بون ڈایاگرام درمیان میں ایک لکیر ادھر بھی کچھ لکیریں ادھر بھی کچھ لکیریں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درمیان والی لکیر کے اوپر انگلی رکھ کر یوں لین کھینچی اور فرمایا یہ آیت پڑی سورت الانام آیت نمبر 153 یہ بتائے گا ابلیس کون ہے وہ انا ہادہ سراتی اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو سیدھا ہے فتب اس کی پیروی کرو ولا تب تب سب ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا فتح فتح سبیل یہ تمہیں اللہ کے راستوں سے پھاڑ دیں گے پھر کا واریت میں ڈال دیں گے ذالی کام تکون یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے تاکہ تم تکوا اختیار کرو سوارد سوارد کسی مستبیل ادھر کے راستے شیتانی ہے اور پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو میرا راستہ ہے سیدھا اور یہ دائیں بائیں شیطان کے راستے ہیں ہر راستے پر ایک ابلیس بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے بچنا یہ کہتے ہیں ساری اکبے ہیں چاروں ہی اک پے ہیں سنن ابن ماجہ میں تو الفاظ ہے کہ درمیان میں ایک لکیر کھینچی دو دائیں کھینچی دو بائیں کھینچی اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں چار اب آپ خود سمجھیں بھائی ہمارے نبی کو تو غیبی خبریں اللہ نے دی ہوئی تھی چاروں ہی ہاتھ پہ ہیں یہ ان بزرگوں پر تان نہیں ہے جب ہم عیسائیوں کو کنڈم کرتے ہیں تو عیسا بن مریم کو نہیں تان کر رہے ہوتے السلام ہمارے دل میں کبھی وچفسا بھی نہیں آتا ان کے بارے میں کہ ان کی توہین کر رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں لیکن عیسائی تو کہہ رہے ہیں آپ گستاخ ہو بیٹا کیوں نہیں مانتے تو ہر بندے نے محبت کے اپنے کرائیٹیریے رکھے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ سنمایا ہر راستے پر شیتان بیٹھا ہے ایک راستہ ٹھیک ہے سراط اللہ دینا انام ایک راستہ جس پر انعام یافتہ لوگ چلے راستوں پر نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں نے سلسلے جاری کیے تو پھر راستے ہونا چاہیے تھا ایک لفظ ہے سراط اللہ نم تعلین ایک دن اب المستقین چلا سیدھے راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سراط اللہ نم تعلیم یہی وہ ایک راستہ ایک راستہ جس پر انعام یافتہ لوگ بھی چلے دیکھیں کیا اگر تشریح بنائی ہوئی ہے؟ ساری ہیں سارے گاٹ پہ وہ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے راستوں تو نہیں راستہ ہے. تو یہ ہے ابلیس کا رابطہ جس کی پیروی کرنے والے تو اب اصل محبت کا اظہار کیا ہے وہ سرح عمران کی آیت نمبر اکتیس بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تم تو برونی یو بلّہ یقین دنو بکن و اللہ رحیم اے مب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو پھر اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا دشتر. اللہ کی محبت کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے دشتر. تو رسول اللہ کی محبت کا تقاضا تو بدرجا بدرجۂ اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوا جب اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محبت کا تقاضا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے دشتر. یہ ہے اصل محبت کی پریکٹیکل اپلیکیشن اور ایک حدیث اس پہ تو درجنوں دیس ہے مجھے یاد ہے لیکن ایک حدیث جو بڑی سخت اور بڑے فتوے والی حدیث ہے وہ میں انشاءاللہ اس کانٹیکس میں بیان کروں گا اس سے اگلی آیت جو میں نے بیان کی سوریا عمران آیت نمبر 31 اس کے بعد 32 نمبر آیت میں بڑا گاڑا فتوا آیا ہے رسول اے بابو صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے پیروی کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی فا ان اگر یہ منہ پھیر دیں اللہ ایسے کافروں سے کوئی محبت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے فتوا دے دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاع سے پھر جائے اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا ول آب تعالی اور وہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الحتسام بالکتاب کتاب و سننا چیپٹر امام بخاری نے پورا چیپٹر باندھا ہے اس بولی امت کو سمجھانے کے لیے کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا یہ صحیح بخاری کا چیپٹر ہے حدیث نمبر ہے سات ہزار دو سو اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا اب کان کھڑے کر لیں جناب آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات ہے اور اس پیدائش کی رات میں اگر ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں ہماری لائف ٹائم اچیومنٹ ہے میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا صاحب رام پریشان ہو گئی یارسول اللہ کس نے آپ کا انکار کیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا یہ الفاظ رکھنے ادھر یہ نہیں کہا دوزخ میں جائے گا جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار, انکار, انکار کیا تو اب اطاط کرنے والے صحیح محب رسول ہوئے کہ نہ فرمانی کرنے والے محب رسول ہوئے صلی اللہ علیہ ولی وسلم سلاطن کثیرن کثیر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات خود سمجھا دی اب آتے ہیں ہم اس کے آخری حصے کی طرف جہاں آج ساری گفتگو کنکلوڈ ہونی ہے اور وہ میں نے بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں جو ہماری یہ ریسرچ پیپر بھی چھپ چکا ہے اب یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وصیتیں تو ڈیٹیل کے ساتھ اس میں موجود نہیں ہیں لیکن دو پرٹیکولر ٹاپکس کے اوپر موجود ہیں وہی اور اہل بیت سے متعلق اور دوسری چیز قبروں سے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسٹ وفات کے دنوں میں بستر مرگ کے اوپر جو فرامین ہیں بخاری اور مسلم میں وہ جمع کیے گئے ہیں تو یہ ریسرچ پیپر دس کے اینڈ پہ سب کو مل بھی جائے گا ان شاء تاکہ بعد میں یاد رکھنے کے لیے آسانی ہے میں سارا تو اس میں سے کور نہیں کر سکتا لیکن چند ایک چیزہ چیزہ چیزیں میں ضرور بیان کروں گا باقی آپ خود گھر جا کے پڑھ لیجئے گا تو پہلی چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروشی پڑے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اللہ محمد, محمد. ابراہیم ابراہیم اللہ حجرت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں اپنی وفات سے تقریباً تین مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جس کو حجرت الوداع کا خطبہ کہتے ہیں اس کے الفاظ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں میں اپنے بات میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو اگر مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سنت وہ جو صحیح احادیث سے ڈرائبڈ ہوگی ہر بندے نے تو اپنی سنتیں اللہ ہی بنائی ہوئی ہیں صحیح احادیث سے سپورٹڈ ہوئی اللہ کی کتاب اور اس کی سنت اب یہ الفاظ غور کریں جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور پاکستان کا مولوی انڈیا کا مولوی بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن بھی جیکٹ نہ پڑنا گمراہ ہو جاؤ گے یہ سنتے ہیں ہم بیچ مزے سنتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ان دو چیزوں کو پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا اب آپ دیکھ لیں کس کی بات ماننی ہے لیکن شیطان نہیں ماننے دے گا یہ قسمت والوں کو بات سمجھ آتی ہے تو اس پہ میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنی امت کو کسی شخصیت کے حوالے نہیں کیا اللہ کی وحی کے حوالے کیا کیوں شخصیت کا سٹیٹس بالاخر آخر وہی ہو جاتا ہے جو پروفٹ کا ہے اس نے بھی دنیا سے جانا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اللہ کی جنتوں میں بردگی آپ کے ساتھ زندہ ہیں تمام صحابہ زندہ ہیں اس زندگی کے ساتھ نہیں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے یہ ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو دو سال کے بعد تیزنا اب بکر بھی فوج ہو گیا تیرہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے تیس سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید خلافت راشدہ ختم اور آخری صحابی ابو توفیل عامر بن واسلہ رضی اللہ تعالیٰ المتبفا ایک 110 دس ہجری آر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سو سال کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے ہوئے تیرہ سو تیئیس سال گزر چکے ہیں لیکن یہ کتاب سننا کیا مت تک کے لیے باقی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مولوی کی تعلیمات کو محفوظ رکھنے کی گارنٹی نہیں دی کتاب و سنت کی دی ہے الحجر الخت نمبر نو انہ اللہ اس از ذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن کی حفاظت میں ہی سنت کی حفاظت بھی ہے کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم اسی قرآن نے دیا ہے اور اس قرآن نے اگر اطاط کا حکم دیا ہے اس اطاط سے ریلیٹڈ چیزیں بھی محفوظ ہونا ضروری ہیں کیونکہ ہمارے معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے معلم ہے پوری امت کے ان کی تعلیمات کا محفوظ ہونا یہ لازمی ہے ورنہ اگر قبر میں سیدنا اگر صدیق سے وہی سوال ہونا ہے جو مجھ سے اور آپ سے ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ معذلہ ناانصاف ٹھہرے گا اگر میرے تک دین نہ صحیح پہنچا تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا دین محفوظ ہے کتابوں کے اندر شخصیات میں نہیں کتابوں کے اندر یہ ہمیں شخصیات نہیں بتایا ہے کہ کتابوں کو فالو کرو شخصیت کے ساتھ تو لوگ غلط چیزیں بھی منسوخ کر دیتے ہیں اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں بعد لوگوں کو فوراً تکلیف ہو جاتی ہے جی کتاب و سنت یہ دو چیزوں کو ہی مانتے ہیں جی اور کسی چیز کو نہیں مانتے تو بھائیو کتاب و سنت کے اندر ہی اجماع بھی داخل ہے کیونکہ یہ سنت سے ہی ہمیں پتہ چلی المستدرک للحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ کتاب الام چیپٹر میں تین نمبر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا امت کا اجماع حجت ہے یہ ہمیں حدیث میں ہی تو بتایا تو اجماع کو حجت ماننا کتاب و سنت کو حجت ماننا اجماع کی بڑی بڑی مثالیں سعیدہ بکر صدیق کی خلافت پرانے پاک کو کتابی شکل میں لے کے آنا پرانے پاک کا غیر مخلوق ہونا اور ابھی چودھویں صدی میں بہت بڑا ایک اجماع ہوا ہے کہ قادیانی فرقہ چاہے غلام مت کادیانی کو نبی مانتا ہو یا مجدد مانتا ہو یہ فرقہ اسلام سے خارج ہے اس میں مسلمانوں کا اجماع ہوا اجماع کے امت تک جاری ہے اور ایک چوتھی چیز بھی ہے وہ بھی ڈیرائیوڈ ہے کتاب و سنت سے اور وہ ہے اجتہاد وہ المسنف ابن ابھی شہبہ میں سعین عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول سی سنت کے ساتھ ہے بائیس ہزار نو سو نبے نمبر کتاب الب چیپٹر کے اندر کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو پہلے کتاب اللہ میں دیکھو کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو سنت میں دیکھو سنت میں نہ پاؤ تو پھر امت کے اجما میں دیکھو اجماع میں نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لو یعنی کہا مقلد ہو جاؤ اشتہاد کرو ہر بندے کا اشتہار ڈفرنٹ ہوگا کسی کا کوئی پابند نہیں ہے ورنہ اگر اشتہار چار بندوں پہ ختم ہو چکا ہے تو قیامت تک جتنے مسئلے آئیں گے تو وہ تمہارے بزرگوں کے خوابوں میں کبھی نہیں آئے امام عنیفا امام شابی امام مالک امام نمبر رحم اللہ اجمعین ان کی جوتیوں کی خواب ہماری آنکھوں کا سرما لیکن ان کے تو خوابوں میں بھی یہ بات نہیں کہ کا مسئلہ بھی آئے گا انتقال خون کا مسئلہ پوسٹ مارٹم کا مسئلہ قطبین ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ ٹرانسپلانٹیشن کا مسئلہ اتنے بڑے بڑے مسائل جس میں آج کے علماء اجتہاد کر رہے ہیں تو کیا ان علماء کے اجتہاد کو مان کر بریلوی کیا سیر القادری صاحب کے مقلد ہو جاتے ہیں یا دیوبندی کیا شیخ تقی عثمانی صاحب کے مقلد ہو جاتے ہیں یا اہل حدیث کیا شیخ زبیلی علی صاحب کے مقلد ہو جاتے ہیں نہیں علماء کے فتاوا کو کتابوں سنت پر دیکھنا ہے ورہ اسلامک بینکنگ کے اوپر جو بان کی اکثریت علماء نے تو تقیثمانی صاحب کا رد کر دیا کہ یہ تو سود کی دوسری شکل ہے تو مسئلہ اشتہار تو یہ تو خوبصورتی ہے کہ اختلاف کی گنجائش رہتی ہے لیکن کتاب و سنت اجماع میں نہیں ہوتی تو یہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں دوسری حدیث اس سے ریلیٹڈ وہ غزیر خم کی حدیث ہے جو منج پہ لکھی ہوئی ہے یہ موسٹ امپارٹینٹ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ تھی جس کو کہتے تھے خم یہ غدیر خم کی حدیث اہل سنت اور اہل تشیع میں متفق علیہ حدیث ہے اس کو کہتے ہی حدیث سے غدیر خم ہے اور جس کا وہ جشن غدیر خم بناتے ہیں انہوں نے بھی اس کو جشن بنا دیا ہے وہ جشن کو ہم ماشاء بہت بنا لیتے ہیں وہ جشن غدیر خم بناتے ہیں جیسے یہاں جشن ملاد النبی اور جشن فلاں وہ جشن غدیر خم البتہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا اونٹ کا جو پلان تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بنایا گیا یعنی کہ اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خود بشاد فرمایا اس کے الفاظ یہ آپ خود سن لیں صحیح مسلم کتاب الفضائل چیپٹر انٹرنیٹ نمبرنگ کے مطابق چھ ہزار دو سو پچیس چھ دو سو چھبیس چھ دو سو ستائیس چھ دو سو اٹھائیس چار اوپر تلے حدیثیں حزیر خون کی صحیح مسلم میں الفاظ ذرا سن لیں اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا تاقد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور اس کی دعوت میں قبول کروں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا وا تسیم بے حب اللہ جمی ام ولافر رکھو مولویوں نے تشریف کیا اور رسی بچ ایک وٹ نہیں ہوتا اس میں پانچ وٹ ہوتے ہیں ایک بیت کی محبت کا وٹ ہے ایک فلاں پتہ کی نہیں کیا, کیا, کیا, کیا ہوئے مجھے تو پتہ ہے نا میں تو ساری چیزیں دیکھ کے آیا ہوں نا ایک اولیاء اللہ کی محبت ایک فلاں کی محبت وا تسیم بےحب اللہ جمیم ولافر اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور پھر کواریت میں مت بٹو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی چیز اللہ کی کتاب اور زید بن ارکم کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب ترغیب دلاتے رہے ابھارتے رہے ہمیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہے میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی تو آپ نے پہلے ہی یہ فرما دیا لہٰذا جن لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ڈائریکٹلی عبید اللہ ابن زیاد ہو یا ان ڈائریکٹلی جزید بن ما ہم ان سے کوئی محبت نہیں کرتے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور اسی ٹاپک پہ میرا وہ لیکچر ہے ڈھائی گھنٹے کا حسینیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ جس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ایڈریس کیا جس کو شوق ہو مزید ڈیٹیل تو اس لیکچر کو ہمارے ویب سائٹ کے اوپر سن لیں ویڈیو لیکچر پڑھا ہوا ہے ہم الحمدہ اہل بید سے محبت کرنے والے ہیں لیکن یہاں بھی فرمایا کہ اہل بیت کو پکڑنا یہ ذرا غور کریں فرمایا اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں پکڑنا ہے کس کو ہے کتاب اللہ یہ کتاب اللہ وسیع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہ غدیر خم میں بعض لوگوں نے یہ پورشن بھی ایڈ کر دیا کہ یہاں حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع بنا دیا تھا اور بھائیوں ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ سعید رام بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ہیں وہ تو اجماع امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو نہیں بنایا سوائے اس کتاب کے اور یہ حدیث الحمدللہ صحیح بخاری کتاب المغازی چیپٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے باب میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر حدیث ہے کہ عبداللہ بن ابی اوفا اور اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سیدنا طلحہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بتائیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا نہیں البتہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی اور یہاں میں ایک بڑی کانٹے دار بات بتا دوں کہ جو حضرت کی حدیث صحیح مسلم میں ہے نا اس میں صرف قرآن کا ہی ذکر ہے کیونکہ سنت کو ماننا قرآن ہی کو ماننا ہے صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں جو امام باقی رحمت اللہ علیہ نے سیدنا جابر بن عبد اللہ ربی اللہ سے حدیث سنی ہے بڑی لمبی حدیث اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق وہ حدیث نمبر ہے دو نو سو پچاس اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجت الوداع کے خطبے میں کنکلوڈ ہے نا گفتگو تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جس کو اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت والے دن اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تم کیا کہو گے تو سب نے بین زبان کہا کہ ہم کہیں گے آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت حق صحیح طریقے سے پہنچا دی ہماری خیر خائی فرمائی ہماری نصیحت فرما دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف بلند کی پھر صحابہ کی طرف صحابہ سے مراد پوری امت ہے سمجھ لیں اللہ اللہ مشحد اللهم مشحد اللہ مشحد اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اللہ گواہ کہ ان تک یہ بات پہنچ گئی اب منکر نہیں ہو سکتے اس بات کے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعتیں تھیں جو وہی سے ریلیٹڈ تھی اس میں میرا پورا لیکچر ہے دو گھنٹے کا الگ سے وہ ضرور سنیں جس میں میں نے کافی حدیث بیان کی ہیں امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے <سلام> ریسرچ پیپر بھی ہے دعوت قرآن دو گھنٹے کا لیکچر ہے اس میں میں نے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتائیں گے اب میں اس کے کنکلوڈنگ پورشن کی طرف آتا ہوں جو اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر مرگ پہ جو سب سے بڑی ٹینشن تھی وہ آج ہماری سب سے بڑی ٹینشن ہونی چاہیے کیونکہ جب بھی کوئی شخص دنیا سے جانے لگتا ہے اس وقت جو باتیں کرتا ہے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے مثال کے طور پر سورت البکرا کی 133 نمبر آئٹ میں سیدنا یقوب علیہ السلام کہتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں آئے ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ بتاؤ میرے بعد کس کی پوجا کرو گے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بعد آپ کے رب کی آپ کے باوجداد سیدنا ابراہیم اسماعیل اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے جو ایک ہی رب ہے اور ہم اسی کے فرمردار ہوں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں بھی الحمد محدثین نے جمع کی ہیں اب یہ سنتے جائیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفع حدیث ہے کتاب الجناز چیپٹر میں صحیح بخاری میں تیرہ سو نوے نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں گیارہ سو تریاسی نمبر حدیث اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر مرگ پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی مبارک چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے اور ارشاد فرماتے جاتے یہود نسارا اللہ کی لانت ہو اللہ لانت فرمائے یہودیوں پر اور عیسائیوں پہ استحد کبور ہی مساجدہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اس आ... پہ حضرت عائشہ کے کامنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں ساتھ ہی کہ اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو عوام الناس کی زیارت کے لیے عام کھول دیتے ہیں. یعنی اجرے کی دیوار گرا دی جاتی جو آج تک نہیں گرائے گی وہ اندر ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے وہ حضرت عائشہ کے اجرے میں دفنایا گیا تو اما عائشہ کو بھی یہ خطرہ تھا پھر صحیح مسلم کتاب المساجد چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1188 نمبر حدیث ہے جندب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفاق سے پانچ دن پہلے ہمیں ارشاد فرمایا اب دیکھ پانچ دن پہلے خبردار تم سے پہلے لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر کے اوپر لوگ سجدے شروع کر دیتے تھے میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ تم ایسا کام نہ کرنا پھر مسند امام احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے سات ہزار تین سو باون نمبر حدیث ہے اللہ لا تجعل وسن نہیں اور اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں بت کا لفظ وسن کا لفظ استعمال کیا جس کو بھی پوجا جائے گا وہ وسن ہوگا چاہے قبر ہو چاہے درخت ہو چاہے پتھر ہو مجھے میری قبر کو بت نہ بننے دینا اللہ پھر صحیح مسلم میں کتاب و جناب چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دو سو پینتالیس نمبر حدیث ہے کہ میں تمہیں تین چیزوں سے منع کرتا ہوں قبروں کو پکا مت کرنا قبروں پہ مت بیٹھنا اور قبروں پر عمارت مت تاری تعمیر کرنا یہ صحیح مسلم تین چیزیں یہ ترتیب میں نے جو ہے الٹ دی پہلی چیز قبروں کو پکا مت کرنا قبروں پہ عمارت مت بنانا اور قبروں پہ مت بیٹھنا بیٹھنا لائف بیٹھنا بھی قبر پہ توہین ہے اور ویسے اس نے مجاور بن کے بیٹھنا بھی وہ بھی منع ہے دونوں طرح سے بیٹھنا منع ہے قبروں کو پکا بھی نہ کرنا اور عمارت بھی نہ بنانا اب آپ خود سمجھتے اب اس معاملے میں جو سوالات آئیں گے وہ انشاءاللہ شاء اللہ سا سا ایڈریس ہوتے جائیں گے اسی کے اندر آگے ہیں. پھر حدیث ہے سیدنا ابو مرسد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب الجناز دو دو سو پچاس نمبر حدیث قبروں پہ مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو یہ قبریں کیوں اتنی ٹینشن بنی ہوئی تھی وہ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے بار بار قبروں کا ذکر پھر دیکھیں سن ابھی دعد کتاب المناسب چیپٹر میں دو بیالیس نمبر ادیس ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا تم دنیا کے کسی حصے میں درود پڑو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں یعنی درو شریف کی بنیاد پر بھی میلہ نہ لگا لینا میری قبر کے اوپر اب دیکھ لیں اب وہاں اگر میلہ لگ جائے انشاءاللہ شاء تو کوئی چاس نہیں نظر آ رہے اور کوئی اٹائے تو اس کو پھر گستاخے رسول کا آ جائے گا ہوتا تو شاید کو معاملہ بن گیا ہوتا ایسا میلہ نہ لگانا میری قبر کے اوپر دروش ہی پڑھنے کے لیے بھی میلہ نہ لگانا تم دنیا کے کسی حصے میں پڑھو گے اللہ پہنچا دے گا یہ ٹینشن نہ لینا تم اب وہ حدیث آئی ہے جو بڑی تھوڑی سخت حدیث ہے اس حوالے سے صحیح مسلم میں کتاب الجنا چیپٹر میں دو ہزار دو سو بیالیس نمبر حدیث ہے کہ مشہور صحابی فضالہ بن عبید ربی اللہ تعالیٰ نے جب روم کی جنگ کے دوران روڈس نامی مقام پر پہنچے تو ایک ان کا ساتھی فوت ہو گیا انہوں نے اس کی قبر بنائی اور قبر کو زمین کے برابر کر دیا اور پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی حکم فرماتے تھے کہ ہم قبروں کو برابر کر دیں اندازہ کریں نشان وغیرہ رکھ سکتے ہیں وہ سے موجود ہے حدیث سُن نبی داؤد کے اندر انٹرنیشنل کے مطابق تین ہزار دو سو چھ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عثمان بن مزمون نبی اللہ تعالیٰ کی قبر کے کنارے پتھر رکھا اور فرمایا اس سے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا تو قبر کی نشانی رکھی جا سکتی ہے سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے نشانی ختم نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ تقریباً والدہ کی وفات کے تقریباً پچاس سال کے بعد گئے تھے وہ قبر موجود تھی نشانی رکھی جا سکتی ہے پتھر رکھ کے یا کس طریقے سے اور زیادہ زیادہ ایک بالشت وہ آگے حدیث آ رہی ہے اب امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ یہ حدیث لے کے ہیں اس کے ساتھ اگلی حدیث کتاب ال جناز چیپٹر میں دوزار دو ہزار دو نمبر لے کے آئے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تابی ابو حیاج کو کہتے ہیں میں تمہیں اسی کام پر معمور نہ کروں جس پر مجھے نبی صلی اللہ نے لگایا تھا کہ میں کوئی اونچی قبر دیکھوں نا اس کو برابر کر دوں کوئی تصویر نظر آئے مٹا دوں اب اس میں مفتی احمد نئی صاحب جال حکم میں لکھتے ہیں یہ کافروں کی قبروں کے بارے میں کہا تھا اعلیٰ پوری مسلم پڑھ لیتے ہیں، امام مسلم پہلے لے کے آئے کہ آدھی کی قبر برابر کی گئی ہے اس کے بعد وہ لے کے کافروں کی قبروں کے بارے میں نہیں تھا وہ ادیش آئی ہے روڈس والی جو روم کی جنگ کے دوران فضالہ نے کیا تھا یہ کافروں کی بی کے بارے میں نہیں ہے لیکن ان کو تو پتہ ہوگا مثلاً یہ تو علماء کو تو پتہ ہی ہوتا ہے یہ کیا کچھ ہے لیکن وہ جان بوجھ کے اپنے فرقے کو پرائورٹی دینے کے لیے وہ چیزوں کو سکپ کر دیتے ہیں حالانکہ امام مسلم نے انصاف کیا پہلے جیس لے کے کہ سبھی قبر زمین کے برابر بنائی گئی اور کہا گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں محکم دیتے تھے اور آگے حضرت علی کا کال بھی لے ہے. اس کے بعد بخاری میں کتاب الجنا چیپٹر میں تیرہ سو نبے نمبر اثر ہے سفیان تمار رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ایک بالشت ہے تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ یہ دونوں آپشن درست ہیں یا تو ایک بالشت قبر ہو ایک بالشت تقریبا نو انچ دس انچ تک اور جہاں زمین کے برابر ہو ان دونوں میں سے کوئی بھی آپشن اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے باقی یہ جو آج کل انٹرنیٹ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی وہ جعلی تصویریں چل رہی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہی نہیں ہے یہ جو یہاں سے بھی حکمران اندر جاتے ہیں قبر تک کوئی نہیں پہنچتے حجرہ شریف کی دیوار کے باہر باہر ہی رہتے ہیں جالی کے اندر پھر مزید آگے ایک دیوار آ جاتی ہے قبریں مبارک نہیں لوگوں نے دیکھی ہوئی اس وقت دیکھی صحابہ تابعین تبا تابئین ہے اس وقت تک حجرہ عائشہ میں لوگ چلے جایا کرتے تھے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے دنوں میں ایک اور حدیث بیان فرمائی جو آج کی تصویر کشی کرتی ہے صحیح بخاری کتاب الجناز تیرہ نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب المساجد 1180 نمبر عزیز مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں سیدہ ام سلمہ اور ام امیبا آپس میں گفتگو کر رہی ہیں حضور کی دو مہات المنین رضی اللہ علیہ کہ جب ہم حبشہ میں گئے تھے وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا جہاں تصویریں لٹکی ہوئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو سن رہے تھے بیماری کے دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے آپ نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے وہاں تصویریں لٹکا کے وہاں سجدے شروع کر دیتے تھے قیامت والے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے یہ لوگ بدترین مخلوق دیکھو بدترین مخلوق سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں بدترین لوگ ہوں گے جو یہ معاملات کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پیشن گوئی فرمائی صحیح بخاری کتاب الاعتصام بال کتاب وسنہ چیپٹر 7320 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب العلم چیپٹر 6781 نمبر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتی تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم با بالش بر بالش حتیہ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گو کے سراغ میں داخل ہوا تمہارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جو یہ کام کریں گے صحابہ کرام علی مردوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور عیسائی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہودوں نے سارا مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہے تو یہ کہتے ہیں یہ جی آئےت کافروں کے بارے میں یہودیوں کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں فرما دیا کہ جو خرابیاں ان میں پیدا ہوئی ہیں وہی وہ تم میں ہوں گی لہذا جو جو خرابی ہے ان کو کنڈیم کیا جا رہا ہے تو میں بھی کیا جائے گا تو پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہے توحید کانفرنس کرواتے ہیں وہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب تو ان کا وہ میں نے مضمون پڑھا انہوں نے اس حدیث کا جواب دیا ہے اب علم کے ساتھ جب خیانت ہوگی تو ہم پریکٹیکلی بتائیں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے اس کا تو ہم راستہ روکیں گے تو ان کا پورا مضمون میں نے پڑا انہوں نے کہا جی کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ تم بھی یہودونصارہ کے طریقے پہ اس سے مراد ہے فیشن کرو گے یہ عدود نصارہ والے تو ہم کہتے ہیں بھائیوں کسی حدیث والے سے حدیث پڑھی ہوتی نا تو تمہیں پتہ ہوتا کہ یہ حدیث کا شان ارشاد کیا ہے یہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرمائے تھے وہ ہے ہی پرٹیکولر شرک کے بارے میں اور وہ ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امری کے مطابق دو ہزار سو اسی نمبر حدیث ہے الفتن الفطن میں فتنوں والے چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزل حنین کے لیے جا رہے تھے کچھ سیابہ کرام علیہ میردوان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارض کی وہاں ایک درخت آیا جس کا نام تھا ذات انوات وہاں مشرقین جنگ میں فتح کے لیے تبرکن اپنا اطلاع لٹکا کے ایسے ٹچ کر کے پھر آگے جاتے تھے تبرک حاصل کرنے کے لیے جیسے یہاں بھی کئی لوگ ہیں وہ کام نے فلاں بازار پہ جائیں پھر آگے ہم نوکری کے انٹرویو کے لیے تو یہ ایک مشرقین اس وقت کرتے تھے صحابہ رام علی مردوان نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر فرماد ہے کس نے کہا سیابا نے بیسک ہیومن انسٹنکٹ جو ہے نا وہ چینج ہوتے بڑا دیر لگتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جلال میں سبحان اللہ اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو اللہ پاک ہے شرک سے اما یشرکون یہ بریکٹ میں ہے سبحان اللہ یہ کیا کہہ دیا تم نے اور تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسا علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت اللہ کی 138 نمبر آئےت پڑھی کہ جب یہودی گزرے تھے موسا علیہ السلام کے صحابہ انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں پر احتکاب کیے ہوئے بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دیجئے کہ ہم اس پر احتکاب کر لیں موسا علیہ السلام پھر جب کوئی طور پر گئے پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا اور نبی اسلم صاحبہ کو کہا تم نے موسا علیہ السلام کے ماننے والوں کام کیا آج علاقیہ کچھ نہیں انہوں نے بھی یہ آپ کی ذرا احتیاط دیکھیں ادھر کہہ رہے ہیں شیر کی ختم ہو چکا ہوا ہے جو مرضی کرو جتنا مرضی کرو تھوف جیسے صاحب نے کرو ختم ہو گیا ہے اس کا میں نے جواب دے دیا الحمد پوری ریکارڈنگ ہے ہمارے میں آپ کو اب ضمن بتا دوں جو ویب سائٹ ہے ڈبلو اس پہ ہے اختلافی موضوعات کے مسائل 25 ریکارڈ ہو کے اللہ سے اپلوڈ ہوئے میں تقریبا پونے پونے گھنٹے کے ہر آج کل کا مسئلہ حضر و ناظر علم غیب ایات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسئلے ان میں یہ بھی کیا شرک ختم ہو چکا ہے اس میں میں نے پھر سارے دلائل کا جواب دیے تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب صحابہ نے یہ کہا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج تو تم نے وہی بات کر دی پھر آپ نے فرمایا یہ جو بخاری مسلم میں ہے تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت با بر با بالشت ان میں سے اگر کوئی شس گو کہ شخص سراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے اب بات کلیئر ہوگی اس سے مرال فیشن نہیں ہے تو ان ڈاکٹر صاحب کو بتائیں کہ بھائی آپ ڈاکٹر صاحب مان لیے بہت احترام والے ہیں لیکن خدا کے لیے آپ ساری احادیث ساروں کی اوپینئن سنیں اگر ایک کاد پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ہی مسئلے پوچھے گا تو ختم نبوت اس کو نہیں سمجھ آئے گی ایک اہل حدیث صرف اہل حدیث کے پاس جائے گا اس کو باقی م... بک فکر کی بات نہیں سمجھ آئے گی اسی طریقے سے بریلوی اور جو شیعہ اپنے اپنے علماء سے پوچھیں گے دوسرے کی بات ہی نہیں سنیں گے بات سمجھ نہیں آئے گی یہی کام تو ہم بھی کرتے رہے بچپن سے ہمیں تو بڑا زوم تھا مارے تو بڑا کوئی بے رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جب پتا چلا کہ ہم سے بڑا گسا ہی کوئی نہیں ہے ہم نے کس چیز کو دین کا نام رکھ لیا ہوا ہے اب آپ یہ دیکھ لیں یہ بالکل واضح چیزیں ہیں آج مت کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے اچھا اب اس ان احادیث پڑھنے کے بعد فتبہ اگر میں خود لگاتا نا تو بڑا کڑوا لگتا ٹھیک ہے اب ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب محترم جو ہیں انہوں نے جہاں سے پی ایچ ڈی کی ہے نا اس مکتبے میں جو استاد ہیں جن کو احمد ابریلوی صاحب بھی بہت بڑا بزرگ مانتے تھے میں ان کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں جن کو پاکستان میں بریلوی برلوی اہل حدیث تینوں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ ہیں سید محمود احمد الوسی بغدادی المتوفہ بارہ سو ستر ہجری آج سے تقریباً دو سو سال پہلے علامہ الوسی مشہور ہے ان کی تفسیر تفصیل رولمانی مشہور ہے دیوبند بریلوی تو بہت زیادہ پریزنٹ کرتے ہیں اہل حدیث کو بھی جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے مطلب کا کوئی چیز نکالنی ہوتی ہے دوبندیوں بریلوں کو سمجھانے کے لیے تو وہاں سے نکال لیتے ہیں جیسے میں ہی آتے کی نکالوں جو ساروں کی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ یہ بغداد یونیورسٹی میں رہے ہیں یہ پرانے بزرگ ہیں سے ڈیڑھ دو سو سال پہلے وہ کیا کہتے ہیں تفسیر آلوسی میں تفسیر رول مانی میں دو سو اٹھتیس نمبر پیج پہ پندرہ نمبر جلد کے اندر جو مکبہ امدادیہ ملتان سے شائع ہوئی ہے دیوبند نے کی ہے ترجمے کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں اس بات پر امت کا اجما ہے کہ سب سے بڑا حرام اور شرک کے اعتبار کی چیزوں میں سے مزاروں کے پاس نماز پڑھنا اور ان پر مسجدیں یا عمارتیں بنانا ہے یہ میرا نہیں میرے ساتھ نہیں کسی نے لڑنا یہ بزرگ ہے ایسی تمام چیزوں کو اور قبروں پر بنائے گئے گمبدوں کو گرانا واجب ہے کیونکہ یہ مسجد درار سے بھی زیادہ خطرناک ہیں جو سورہ توبہ میں ہے نا منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی تو اللہ تعالی نے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہیں ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو آگ لگا دی تھی اور علامہ لوسی کہہ رہے ہیں یہ مزاروں پہ بنے ہوئے گمبد یہ اس مسجد درار سے بھی بڑا فتنا ہے اور ہے واقعی ادھر تو پتا چل کے منافقین ہے یہاں تو محبت کے نام پہ کسی کو وحم بھی نہیں ہونا اس لیے بڑا فتنا ہے توبا تو الفاظ دیکھیں اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں اور آگے بجا یہ نہیں بتائی کہ مجھے بنیاد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ رکھی گئی کرنا میرے استاد غلام سر سعیدی صاحب جن کی شرح سید مسلم سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے مفتی منیبرمان صاحب کے مدرسے میں شاہیز ہے اور بریلوی مکد فکر میں اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی ہے ان کو میں نے فون کیا آج سے دو سال پہلے تو میں نے کہا جی آپ نے مسلم کی پوری شرح لکھی ہے تو صحیح مسلم میں یہ ریس بھی آتی ہے قبروں پہ مارتے مت بناؤ تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں تو وہ کہنے لگے کہ اس سے مراد یہ گمبد نہیں ہے تو میں نے کہا جی گمبد کیوں نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ قبروں کے اوپر تو نہیں ہوتے وہ سائیڈوں سے دیواریں کھڑی کر کے اوپر آتا ہے لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری تو میں نے کہا اچھا آپ پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قبر بنی ہوئی ہو اسی قبر کے اوپر ایسے مارت کھڑی کر کے قبر اونچی کر دی کہتے ہیں ہاں یہ منع ہے قبر پر عمارت اس میں فوق کے الفاظ نہیں الا کے ہیں وہ ٹیکنیکلی ٹھیک بات کر رہے ہیں عربی میں اس کے لیے فوق ہوتا ہے الا ہوتا ہے پر ٹھیک ہے اپان اور آن اس کا فرق تو میں نے کہا آپ یہ کہنا چاہ رہا ہیں نا کہ قبر کے اوپر عمارت نہیں آنی چاہیے کہتے ہیں ہاں بالکل یہی ہے تو میں نے کہا بھی علی بن عثمان اجویری صاحب کی جو قبر ہے لاہور میں داتا دربار جس کو کہتے ہیں مشہور وہ قبر تو سہانے میں ہے اس کے اوپر مارک بنا کے اس کو اوپر لایا گیا اور اوپر سے بھی باہر اوپر اتنی نکلی ہوئی ہے آپ یہی کہہ رہے تھے نا آپ خاموش ہو گیا آگے سے میں نے کہا بولیں کہتا نہیں میں نے بس آپ کو بتا دیا نا اور میں نے کہا بتایا آپ نے تو بتا دیا لیکن یہ بتایا نہ غلط ہے کہتے میں نے نہیں اس پہ کچھ کہنا تو اب ہم یہی پوچھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زیادہ عزیز ہیں یا یہ لوگ عزیز ہیں اسی لیے اس کمفلٹ کے اوپر ہم نے ایک جملہ لکھا تھا جو بڑا کڑوا لگا تھا وہ بالکل صحیح لکھا ہے اس کے اوپر سر کے اوپر لکھا ہے ہر پیج میں فرقہ واریت سے بچ کر مرشد کامل امام الانبیاء اب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اپنے بزرگوں سے زیادہ اہمیت دینے والوں کے لیے جو اپنے بزرگوں سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دے مجھے کئی بندوں نے کہا کون ایسا ہوگا میں نے کہا فریت دیا ایسی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمیں موجود نہیں ہے ایز اے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جو کسی اور کی باتوں کو پرائرٹی دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اگر خود سمجھ لیں لاکھ طرفات فو کو فوق کا النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی آواز بلند نہیں کرنی عدیسوں پر جس کی مرضی باتیں بلند کرتے پھر ہونا ہوگا بلّا تو یہ بات سمجھے اب آگے کانٹے کی بات اور اب کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں اور میرے خیال ہے پندرہ منٹ زیادہ سے زیادہ ان شاء اس سے زیادہ نہیں لگیں گے یہ کریٹیکل مسئلہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس وقت جھوٹا دفاع کیا جا رہا ہے سب لوگ مثال دیتے ہیں کہ پھر گھومتے خطرہ بھی غلط ہوا یہ آپ نے اکثر مثال سنی ہوگی تو یہ کانٹا بھی الحمدللہ للہ آج تک کسی نے ضرورت نہیں کی ہم نے بھی لکھ کے دور کر دیا وجہ یہ ہے کہ تمام ہاتھ کرنے والے پر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو ہاتھ بات چھپاتا ہے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ عرب کے جو یہ اس وقت بادشاہ ہیں کاٹ کھانے والی ملوکیت خلافت تو یہ ہے نہیں ہے انہوں نے جو اپنے بادشاہوں کے نام کے اوپر دروازے بنائے ہوئے ہیں باب الفہد باب عبد العزیز یہ صحیح ہے ہاں نہیں یہ نہیں صحیح تو گمد خزرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا تھا سیابا نے بنوایا تھا تابعین نے تبا تابعین نے تبا تبا تبا تاب نے. نے تبا تبا تبا تبا, تبا, تبا تابین نے نہیں خود احمد بریلوی صاحب نے افطاور میں لکھا ہے اور میں تاریخ کی کتاب کا والا بھی دے دیتا ہوں جس میں یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے یہ کتاب وفا الوفا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو پینتیس کتاب کا نام ہے اور اس کے مصنف کون ہیں اس کے مصنف ہیں الدین علی بن احمد سمہودی المتوفا نو سو گیارہ ہچری آج سے تقریبا چار سو پانچ سو سال پہلے لکھا ہے کہ یہ گمد خزرہ کب بنا پہ گمبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل ہے اس وقت بھی اکل ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سو سال پہلے کا اکل سلمانی بنا ہوا تھا لیکن کیا وجہ تھی سابق رام نے کیوں نہیں گمبد بنایا کیوں نہیں وہاں پر عمارت کھڑی کی اسی ہجرے میں اجرے میں تو دفن کیا وہ تو عزیز موجود ہے جامعہ ترمتی میں صحیح سرحد کے ساتھ کتاب الجنا چیپٹر میں دس اٹھارہ نمبر حدیث ہے کہ ہر نبی کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اجر عائشہ میں ہوئی وہیں آپ کو دفن کیا گیا اس وقت وہ مسجد نبی کا حصہ نہیں تھا مسجد نبی سے ملحقہ تھا اب وہ تفسیح کے دوران جو ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ وہ سارا معاملہ جو ہے وہ کٹھا ہو گیا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کی ایسے بے رمتی زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ لوگ جعلی شریف کے آگے بھی نبی وسلم کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی بجائے اس کو باہر ہی رہنے دیتے ہیں کم از کم اس طرح کی بےد بھی تو نہ ہوتی وہ اب ہی رہتا جتنا پہلے تھا الگ تو الٹا اس کی وجہ سے بے رتی ہو رہی ہے پیٹھ کدر کر کے تو نماز پڑھ رہے ہوتا ہے کہ بلا روح ہو گیا تو یہ اب سمجھیں اس کی کبھاتی سامنے ہیں اب یہ چیزیں جو ہوئی نہیں ہیں غلط ہے دنیا جو ہے وہ برقدرے ایفرٹ ہے آخرت میں حساب ہونا ہے دنیا میں تو یزید نے بھی تین دن تک کے لیے واقع ہررا کے دوران مسجد نبی میں ڈھوڑے باندھ تھے وہاں لیڈ کرتے رہتے تین دن تک مشہور نبی میں نماز نہیں ہوئی تھی تو آپ یہ کہیں گے اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اللہ کی اجازت سے ہوا ہے مرضی سے نہیں ہوا اس کا فرق سمجھے اجازت یہ ہے کہ آپ آرام کھائیں آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے پیٹ کو کہ آرام پہنچنے سے درد نہیں کرنا لیکن آخرت میں فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں دوزہ کی آگ بڑھ رہے ہیں دنیا میں وہ آگ نہیں ہے دنیا میں یہ مارل لا نہیں ہے آخرت میں ہو جائے گا اجازت ہے مرضی نہیں ہے نماز نہ پڑھے اجازت ہے آپ کو لیکن اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے اجازت کا لفظ اس لیے بولا جا رہا ہے کہ ایک نماز چھوڑ دیں لڑ پڑے ہمیں دوسری طرف مسجد میں پہنچے ہوئے ہوں لیکن دنیا میں لاز ایکٹیو نہیں ہے لہذا جو کچھ ادھر ہو رہا ہے دنیا میں مسجد نبی میں جو کچھ ہوا یا اس طریقے سے چلتا جا رہا ہے اللہ کی اجازت ہے مرضی نہیں ہے اس میں اس کا فرق آپ سمجھے تو اب یہ گمبت کی ٹیکنالوجی قبلز مسیح ہونے کے باوجود صحابہ کرام نے یہ معاملہ نہیں کیا تو اب یہ علامہ سمودی لکھتے ہیں الوفا الفا میں کہ چھ سو اٹھہتر ہجری میں کب چھ سو اٹھہتر ہجری گیارہ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے ساڑھے چھ سو سال کے بعد ایک بادشاہ تھا مصر کا منصور بن کلاگون صالحی یہ بادشاہ اسی سال تخت پہ بیٹھا تھا تو جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے کوئی بندہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو جا کے دربار پہ چادر چڑھا دیتا ہے یہ اسی سال تخت میں بیٹھا تھا اس نے لکڑی کا ایک گمبت بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے چھ سو سال کے بعد جا کے اجر شریف کی مبارک چھت کے اوپر رکھ دیا لیکن کیا علماء نے اس وقت ایکسپٹ کیا نہیں آگے وہ لکھتے ہیں اس نے کمال احمد برہان کے مشورے سے لکڑی کا گمبت بنوا کر اجر عائشہ رضی اللہ تعالی عہ کی چھت مبارک پر لگا دیا اور اس کا نام کبا رضا... رضاق پڑ گیا اس وقت کے علماء ہر چند کے اس صاحب اقتدار کو روک نہ سکے مگر انہوں نے اس کو بہت برا خیال کیا حتیٰ کہ جب اس کام کا مشورہ دینے والا کمال احمد برہان معذول کر دیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اس کی معذولی اللہ کی طرف سے اس فیل کی سزا ہے کہ اس نے گمت کا مشورہ دیا یہ میں نے نہیں لکھا یہ لکھ رہے ہیں علامہ سمودی بزرگ پانچ سال پرانے تو بزرگوں کے ماننے والے بزرگوں کی بھی مانے نا ہمارے لیے تو وہ عدیش ہی کافی ہے صحیح مسلم کی تو یہ معاملہ ہوا اب میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس, اس کو بنیاد بنا کر اس طرح کے معاملات کرنا تو اس کی حقیقت خود بخود سامنے کھل جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پڑھوں گا اپنا غصہ نکالنے کے لیے صرف صحیح بخاری کتاب الفضائل انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1867 نمبر صحیح مسلم کتاب الحج 3324 ہزار تین سو نمبر دیدنا علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ حرم ہے جس نے مدینے میں بدرٹ کو جاری کیا اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جس نے مدینے میں بدراٹ کو جاری کیا اب سرزمین عرب سے مزارات کا خاتمہ کس طرح ہوا آپ کو رانگی ہوگی کہ تقریباً آٹھ سے سو سال پہلے پچھلے ساڑھے سات سو سال سے عرب میں بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے جس کی تصویریں بھی موجود ہیں ویڈیو کیمرے کی کھیچی ہوئی انٹرنیٹ پہ جنت البقی قبرستان میں بڑے بڑے مزارات موجود تھے جو مزارات انیس سو پچیس کے اندر جب عرب میں ریولیوشن آئی تو اس وقت جب حکمران آئے تو علماء عرب نے ان کو مشورہ دیا کہ ان مزارات کو گھرایا جائے قبریں موجود ہیں قبروں کے نشانات موجود ہیں سب کچھ ہے لیکن اوپر سے مزار انہوں نے گرائے اس سے مسلم کے عزیز کی بنیاد کے اوپر اچھا یا مزار گرائے اور دوسری طرف خانہ کعبہ شریف میں چار مسلے سے پچھلے پانچ چھ سو سال سے انفی شافی مالکی ہمبلی لادہ لادا نمازیں پڑھتے تھے اس کی تصویریں بھی ویڈیو کیمرے میں بھی موجود ہے یہ مسجد نبی کی تعمیر کے دوران جو ویڈیو بنی ہوئی ہے بل لادن کمپنی والی اس میں گمد خزاں کی تاریخ بھی بتائی ہے اور خانہ کعبہ شریف والی جو ویڈیو ہے اس کے اندر انہوں نے وہ چار مسلے بھی دکھائے ہوئے انیس سو تک موجود تھے بعد میں توڑے گئے اٹھا اسی وقت لیے گئے تھے لیکن اس کی عمارتیں بعد میں توڑی گئی چار مسلح ہر نمازیں لادہ لادہ پڑھتے تھے پھر کہتے ہیں چاروں ہی اکپے، چاروں حکتے ہیں تو ایک دوسرے کے پیچھے کیوں نہیں نماز پڑھتے ساوئے کرام کے دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے علی امردوان تو یہ بھی چاروں کا خاتمہ کر کے انہوں نے مقام ابراہیم پہ مامے کعبہ کو کھڑا کیا تو یہ مزرات وہاں سے ختم ہوئے باقی یہ میرا اپنا ذاتی اشتہار ہے اس کے ساتھ کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے کہ صحیح مسلم کتاب الامان چیپٹر میں تین نمبر حدیث ہے کہ قربے قیامت میں دین مدینے میں اس طرح لوٹ آئے گا دو مسجدوں کی طرف مکہ اور مدینے کی طرف دونوں کا نام لیا جس طرح سانپ اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے آج سے سو سال پہلے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سات آٹھ سو سال سے جو گمرائی پھیلی ہوئی بھی یہ ختم کس طرح ہوگی لیکن ایسے معاملات بنے وہ جنگ عظیمیں جو پہلی جنگ عظیم میں ترکی کو شکست ہوئی اور معاملات کرتے کرتے وہ جس طریقے سے بھی ہوا چاہے وہ ارب ریولوشن تھی یا سلفی تحریک کی کامیابی تھی کچھ بھی تھا لیکن الٹیمیٹلی اس کا ریزلٹ ایک پوزیٹو سامنے آیا کہ انہوں نے مزارات ختم کیے اب تھرڈ لاسٹ ٹاپک ہے قبرستان جانے کا حکم اور مقصد کیا ہے اگر ہم یہ دیکھیں قبروں پہ اتنی حدیثیں تو قبرستان جانے پر بھی پابندی ہونی چاہیے تھی قبرستان جانے پر قبرستان جانے پر حکم کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب الجنا چیپٹر میں دو دو سو انسٹھ نمبر حدیث ہے کہ میں تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا کرتا تھا پہلے منع کیا کرتا تھا کیوں اس لیے کہ قوم نئی نئی بت پرستی سے پھری تھی اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے اس کے لیے قبرستان جانا لازمی جانا اور یہاں میں ایک مسئلہ بھی بتا دوں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جی مزارات توڑ دیے تھے تو گمد خزرہ کیوں نہیں اتار لیا گیا اس پہ بھی لوگوں نے بڑی اسٹوریاں بنائی ہوئی ہیں جی گمبد بھی اتارنے لگے تھے ایک سانپ آ گیا بہت بڑا اجال آپ کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے اس سانپ نے نہیں روکنے دیا تو بات یہ آپ تو کہتے ہیں ہوس زمین و سمان چلا رہا ہے ہوسوں کے ہوس تو وہاں دفن ہے حضرت حسن کی قبر سیدہ فاطمہ سیدنا حسن سیدنا امام باقر امام جعفر یہ ساری قبریں کٹھی ہیں اس کے اوپر اتنا بڑا مزار تھا جس کی شکل یہ باولت ملتانی والے مزار سے ملتی ہے وہ اتنے غوث کٹھے دفن تھے اس وقت تو سانپ کوئی نہیں ظاہر ہوا شیخ القادر چلانی رحمۃ اللہ تھے ایک نگاہ مار کے شہر ساڑ دیں دسن ان کے جو غوثوں کے غوث ہیں ان کا مزہ ہی اتار لیا گیا وہ جی ایک سانپ ظاہر ہوا گمد خزرہ نہیں اتارنے یہ وجہ نہیں تھی بھائی گمد خزرہ کو اتارنے کی مین وجہ نہ اتارنے کی یہ تھی کہ علماء عرب نے یہ کہا کہ گمد خزرا جن لوگوں نے چڑھایا انہوں نے تو بال اپنے سر لیا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو اتارنے میں تردد ہے ٹھوکا ٹھاکی ہوگی وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی آوازیں بلند نہیں کرنی آج بھی جالی شریف کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے ان اللہدینہ یغدون دونا اسواتا رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پت رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوے کے لیے چن لیا ہے ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں پر مزار شریف سے اس لیے گنبد نہیں اتارا گیا اگر اتار لیتے ہیں چھات تو موجود ہے یہ نہیں ہے کہ اوپر سے وہ ننگا ہو جانا ہے وہ جدید عائشہ کی چھات تو موجود ہے اور دوسرا فتنے کے ڈر سے بھی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحیح بخاری کتاب الہر چیپٹر میں 1584 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم کتاب الہر چیپٹر میں 3249 نمبر حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے اے عائشہ تیری قوم اگر نئی نئی نہ پھری ہوتی جاہلیت سے تو میں خانہ کعبہ کو توڑ کے حتیم کو کعبے کے اندر داخل کر دیتا جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کو تعمیر کیا تھا لیکن مجھے خطرہ ہے کہ نئے نئے جاہلیت سے پھرے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو نیگیٹولی لے لیں وہ آج تک حتیم باہر ہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتنے کے ڈر سے ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی لہذا اس حدیث کے تحت علماء عرب کا یہ جو اجتہاد ہے انہوں نے اس حدیث کے تحت کیا باقی اس کے ساتھ کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے مجھے اختلاف ہے میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو کیونکہ اس, اس کی مثال دے کر لوگ پوری دنیا میں مزار بنا رہے ہیں بلکہ اس کو کاپی کر رہے ہیں لیکن چونکہ مسئلہ اجتہادی ہے ان کی نیت میں بھی شک نہیں ہے ان کے سامنے یہ معاملہ ہے اجتہاد کی ایک خوبصورتی ہے تو قبرستان جانے کا مقصد آگر کی یاد اور قبرستان جانے کی دعا کیا ہے صحیح مسلم میں کتاب ال جناب چیپٹر میں دو ہزار دو سو ستاون نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی دعا تعلیم فرمائی السلام علیکم من المؤمنین والمسلمین و انشاء نسأل لنا اس کا ترجمہ بھی سن لیں سلامتی ہو مومنین اور مسلمین گھر والوں تم پر بے شک اللہ نے چاہا تو ہم می بھر کر تمہارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ کے حضور عافیت کا سوال کرتے ہیں تو قبرستان جانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے اب ایک کریٹیکل مسئلہ اس کانٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دس سو چھپن نمبر کتاب الجنا چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لالت فرمائی ہے جو کسرت کے ساتھ قبرستان جاتی ہے تو یہ بات بھی سمجھ لیں اس حدیث پر امام ترمزیم نے بحث بھی کی ہے حدیز تو بالکل صحیح ہے اس کے مفہوم کے اوپر کہ یہ ممانعت اس وقت تھی دو موقف ہیں ایک تو یہ کہ ممانعت اس وقت تھی جب تک سب کے لیے ممانعت تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میں قبروں پہ جانے سے روکتا تھا اب اجازت میں عورتوں کو بھی عام اجازت ہو گئی دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں وہ عورتیں ہیں جو کسرت کے ساتھ جاتی ہیں کیونکہ یہاں الفاظ استعمال ہوئے ذبار زیارت لفظ استعمال ہوا زیارت القبور اور چیرے اور زوار القبور اور چیز ہے کثرت کے ساتھ قبرستان جانے والیاں ان پر لانت ہے کبھی کبھار اگر کوئی قبرستان چلا جائے تو یہ ثابت ہے جائز ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے ہم مائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہیں کتاب و جناب چیپٹر دو, دو سو چھپن نمبر عزیز صحیح مسلم کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی حدیث ہے جس کے اینڈ پہ یہ ہے کہ میں اب جنت البکی میں جب وہ پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ارض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب ادھر قبرستان میں کیا پڑھوں تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ دعا پڑھو جو میں نے ابھی دعا کو سنائی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرا آنا یہاں حرام ہے تو یہ واضح ثبوت صحیح مسلم کی عزیز کہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں لیکن کبھی کبھار اکثر نہیں یا تو معاملہ الٹ ہوتا ہے مرد کبھی کبھار جاتے ہیں عورتیں اکثر ہی پہنچی ہوتی ہیں لیکن یہ بھی معاملہ ہے قبرستان کا مزاروں پہ جانا مردوں کے لیے بھی آرام ہے عورتوں کے لیے بھی حرام ہے یہ ہے گوڑا فتوا مزار پہ جانا آرام ہے یہ بحث بعد میں ہوگی کہ ہم جو ہیں وہ اسلامی فلمیں دیکھتے ہیں غیر اسلامی نہیں دیکھتے مسئلہ ہے کہ سینما بنانا ہی غلط ہے سینما جانا تو بعد کی بات ہوگی نا سینما خود ہی غلط ہے اور یہ فتوا سیابی کا میں آپ سنانے لگوں آپ کو کسی وابی کا نہیں ہے سیابی کا فتویٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے کتاب السلاف المکہ والمدینہ چیپٹر گیارہ نمبر اور صحیح مسلم کتاب الحج تین ہزار تین سو چورسی نمبر عزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے علاوہ رکھتے سفر نہ باندھو ایکسٹرا آڈنلی ثواب کی نیت سے یہ نہیں ہے کہ سفر ہی نہیں کر سکتے ایکسٹرا آڈنلی ثواب کی نیت سے بحث سفر جتنے مرضی کوئی کرے کہ یہ پرٹیکولر میں فلاح جگہ پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ہوگا اس نیت کے ساتھ تین مسجدوں کے علاوہ سفر نہ کرو بیت اللہ شریف مسجد نبوی اور بیت المقدس مسجد اقسا اس کے علاوہ نہ سفر کرو اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ روزہ رسول پہ نہیں جا سکتا کوئی مسجد نبی شریف پہ جا کر دو نفل پڑھ کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینا یہ صحابہ کی سنت ہے یہ بالکل معاملہ ڈفرینٹ ہے مسجد نبی والا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے اور نہ ہم امام التمیہ کی طرح ہلو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی مندہ مسجد نبی کی نیت کر لے گا تو بدتی نہیں ہوگا اور اگر خالص قبر کی نیت کرے گا تو بدتی ہو جائے گا یہ کنڈیمرل فتوا ہے یہ ان کی ذاتی رائے ایسا فتوا دینا نہیں چاہیے کہ قبر رسول کو اور مسجد نبی کو کمپیئر کیا جائے کیوں کہ وہ جو قبر رسول جس جگہ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بخاری اور مسلم کی متفق الدیث ہے کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ ہے وہ ٹھیک ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کا کچھ حصہ مسجد نبی میں اور کچھ روزہ رسول والا ہے سب تو وہ مسجد نبی کا بھی حصہ موجود الادا سے اگر وہ پارٹیشن نہ ہوئی ہوئی ہوئی ہو تب بھی مسجد نبی میں بھی ریاض الجنہ کا حصہ موجود ہے جہاں وہ وائٹ کلر کا قالین انہوں نے الگ سے ڈالا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کی فضیلت بیان فرمائی المصنف ابن ابنبی شہباد جو احدیث اور اثار کا مجموعہ ہے اٹھتیس دنیا کی سب سے بڑی اثار کی کتاب ہے اس کے کتاب الجناز چیپٹر میں گیارہ ہزار سات سو ترانوے نمبر اثر ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جب بھی مسج نبی میں جاتے تو دو نفل پڑھتے اس کے بعد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر پڑھتے السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ پھر سیدنا رام بکر کی قبر پر السلام علیہ یا ابا بکر اور پھر اپنے والد کی قبر پر جا کے کہتے السلام علیہ کا یا ابا تھا اے میرے باپ آپ پر سلام ہو تو قبر رسول پر جا کر یہ پڑھنا بالکل صحابہ اکرام کی سنت ہے یہاں سے پڑھنا ثابت کوئی نہیں سوائے نماز میں السلام علیہ کا نبی اور وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب السلام علیکم نبی او پڑھو گے اللہ تمہارا سلاح پہنچا دے گا ادھر سے ابھی و ناظر کو نہیں ثابت ہوتا وہ عدیس پوری پڑھتے کو نہیں میں نے و ناظر والا مسئلہ بھی علاجہ سے ریکارڈ کروایا ہوا ہے اب میں جو کہہ رہا تھا مزرات پہ جانے کی ممانعت ہے تو سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجمہ چیپٹر میں 1431 نمبر عدیث ہے کہ سیدنا ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بڑی زبردست حدیث ہے یہ سننی ہے عزر ابو رحرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا رہ گیا بس صبر کر لیں مجھے زیادہ اس میں گرمی لگی ہوئی ہے سیدنا ابو ریرا رضی ربی اللہ تعالیٰ کوہ کوہتور پر گئے سنن نسائی میں کتاب و جمعہ چیپٹر ایک ہزار چار سو اکتیس کوہتور وہ پہاڑ ہے جس کے نام پہ پوری سورت ہے بطور و کتاب مستور قرآن میں سورت مبارک پہاڑ اللہ تعالی نے تجلی فرمائی یہاں تو بزرگوں نے تو فرمائی ہوئی ہے نا کوہ ٹور پہ کس کی تجلی ہے اللہ آپ ذرا سنیں فتویٰ ابو بسرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی عزت ابو ریرا کی اور وہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آج کوہ ٹور پر گیا تھا اور وہاں میری ملاقات سابقہ یہودی عالم تابع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بن اخبار رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی میں ان کو حدیثیں سناتا رہا اور وہ مجھے تو سے آیات سناتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں ابو بسرہ غفاری رضی اللہ عنہ جلال میں آیا انہوں نے فرمایا اے ابو ہریرا اگر تو مجھے مل لیتا نا ٹور پہ جانے سے پہلے اللہ کی قسم کبھی ٹور پہ نہ جاتا کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تین مسجدوں کے علاوہ احسان بھی ثواب کی نیت سے سفر مت کرنا بیت اللہ شریف مسجد نبوی شریف اور مسجد اقسہ شریف کوہے تور پہ جانا اس صحابی نے رسول اللہ کی نافرمانی کہا تو مزارات پہ جانا اس سے بڑی نافرمانی جو رسول اللہ کی مخالفت پہ منے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے اس پر امارتیں تعمیر کرنے سے تو وہ صحابی کیا میں ایمانداری سے پوچھتا ہوں ان سے کو یہ مسئلہ پیش کیا جائے جو کوئی ٹور پہ نہیں جانے دے رہے وہ یہاں سے جمعہ پڑھنے کے لیے دادا دربار یا ملتان شریف جانے دیں گے کبھی بھی نہیں یہ سیابی کا فہم ہے وہ کا نہیں ہے لیکن جو یہ بات کرتا دے وابی ہے وہ کہتے ہیں وا ہو گیا دیکھو ظلم کی انتہا ہے کتابوں سننے ایک میں نے ادھر بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو پمپریٹ دیا کہتے ہیں یہ صحیح لکھا لیکن یہ تو واپیوں کا لگتا ہے میں <laughs> نے کہا اچھا تھی بخاری مسلم جو ہے یہ وافیوں کی لکھی ہوئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ حق کدھر ہے یہ بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ججمنٹ دی ہوئی ہے یہ دنیا میں جب ادھیسے پڑھ کے کہتے ہیں نا یہ وہی باتیں جو وہ کرتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ حق کہاں پر ہے ہاں بھائی یہی چیزیں پڑھ کے یہ قبروں والی دیسوں سے ہی میں بھی چینج ہوا ہوں مین لی جو ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ان معاملات میں اب یہ آخری ایک گستاخانہ واقعہ میں سنانے لگا اس پہ کنکلوژن ہو گئی ہے دس کی یہ میں انصاف سمجھتا تھا ابھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ریسرچ پیپر آپ وہ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں ایک اور ہے قبروں سے فیل کے عقیدے عقیدے کا تحقیقی جائزہ ایک ہے اندھا دھند کا انجام یہ تمام اس میں تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہیں لیکن یہ آخری چیز حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ متفق اللہ مسئلہ ہے کہ برسقی حیات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہے لیکن ہمیں شعور نہیں اس زندگی کا اب اس کو آڑ بنا کر لوگوں نے گستاخانہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوخ کیا انڈیا پاکستان میں دو بھاری مکتبہ فکر نمبر ایک بریلوی اور نمبر دو دیوبندی ان دونوں کی متفقہ کتابوں میں یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں جو بنیوں کی جو تبلیغی جماعت ہے اس کا جو تبلیغی نصاب میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے فضائل دروت اور فضائل حج ان دونوں کے اندر یہ واقعہ شیخ ذکری صاحب لے کر آئے ہیں فضائل حج واقعہ نمبر بارہ صفحہ نمبر ایک سو چھیاسٹھ اور بریلگیوں میں مولانا الحاظ قادری صاحب فضان سنت میں مصافہ اور معانکا کی سنتیں اور اذا اس میں یہ واقعہ لے کے آئے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے یہ جلال الدین سیوتی نے نقل کیا پیچھے بزرگ نقل کر گئے ہیں یہ اگلے والے بے چارے بزرگوں کو بچا بچار کے اپنا معاملہ خراب کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں شیخ احمد رفائی صاحب پانچ سو پچپن ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے پانچ سو سال کے بعد قبر سور پر حاضر ہوئے انہوں نے کہا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں مصر میں تھا میری روح آستانے مبارک پہ آتی تھی اب میں جسم کے ساتھ آیا ہوں اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیے میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں اب مجھے کسی سے ابھی نے تو وہ کہتے ہیں نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ نکالا قبر مبارک سے باہر انہوں نے اس کو بوسا دیا اور ان نبے ہزار لوگوں میں شیخ عبد القادر جنانی رحمت اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بریلوی بیچارے صاحب جائیں یہ میں کہہ رہا ہوں بریکٹ میں پوچھا شیخ ابد القاد جانی نے دیکھا اور بھائی کدھر دیکھا انہوں نے کوئی ویڈیو بنی ہوئی ہے فورن بزرگ کا نام لگا رہی تاکہ بھائی میرے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے یہ بات کر رہے ہیں پانچ سو پچپن گی آٹھ سے ہزار سال پہلے آٹھ سے سو سال پہلے بھی مسئلہ نبی کے اندر نوے ہزار کا مجمعہ نہیں آتا تھا یہ نبے ہزار کا مجمع ہزار سال تو بہت دور کی بات ہے جھوٹ کے پاؤں اور دوسری جو لاجیکل بات یہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے ہستے پہ نہیں دیکھا انہوں نے تو کبھی کبھی مبارک پہ جا کے التجا کی کہ یارس اللہ ہاتھ مبارک باہر نکالیے سعید عائشہ سینتالیس سال تک اسی مبارک اجرے میں رہی ہیں ٹھاون اجری میں پہنچ ہوئی ہیں انہوں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہیں کی کسی ضعی ودیش سے ثابت کر دیں صحابہ کے بارے میں ایسے واقعات نہیں ملیں گے آپ کو کیونکہ یہ بعد میں مسئلہ ہوا ہے خراب پہلے نہیں تھا تو یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے اب میں آپ کو آخری حدیث سنا کے جس پہ یہ کام ختم کرنا تھا اور وہ حدیث صحابہ کا عقیدہ کلیئر کرے گی کتاب الستقٹر انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار دس نمبر عزیز صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کو لاتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کو بلایا کرتے تھے وسیلے کے طور پر وہ دعا کرتے تھے ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی تھی اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لائے ہیں اور وہ چچا دعا کرتے تو بارش ہو جاتی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عقیدہ امت کو سمجھا دیا کہ صحیح وسیلہ شخصی یہ ہے کہ جو شخص دنیاوی زندگی میں موجود ہو اس کے پاس جا کر دعا کروائی جائے یا اس کو بلایا جائے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں وارے پہ بھی جا سکتے تھے جس طرح وہ بعض غلط واقعات مشہور کیے ہیں ضعیف روایتیں آپ صلی اللہ علیہ علیہ بسنتی بسنت الخلف راشدین علما دیجیے صحیح ذرا عمر نہیں گئے بلکہ الٹا اور مزے کی بات جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے اس میں الحمدللہ اور بڑے علماء نے اس کو پسند کیا ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عملیوں سے جو پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے نا اس میں ایک عدیض میں عزت عمر بھی ہے جنہوں نے کہا یارس اللہ علیہ وسلم یہ پانی کا پیالہ ہے آپ اپنی مبارک انگلیاں اس میں رکھیں پانی کے چشمے جاری ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک پانی میں انگلیاں رکھی اپنی انگلیاں مبارک اور پانی کے چشمے جاری ہوئے ہزاروں صحابہ نے پانی استعمال کیا یہ معجزہ اب حضرت عمر تک تو یہ بات بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پاؤں پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں شیخ ذکر صاحب اور لیاس قادری صاحب جو واقعہ لکھ رہے ہیں حضرت عمر کو چاہیے تھا قبر رسول پہ جا کے کہتے ہیں یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو برس یاد کے ساتھ زندہ ہے بالکل ہے الحمد لیکن اس زندگی کو انہوں نے یہ زندگی نہیں شمار کیا تو آپ قبر مارا سے ہاتھ نکالیے میں پانی کا پیالہ لے کے آئے ہوں اس میں رکھ دیجئے تاکہ امت سے ہو جائے ان کو پتا تھا کہ اب ہمارے پروفٹ کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی اب وہ اللہ بچائے گا اسی لیے دروشی بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے اللہ محمد صلی اللہ محمد تو یہ بات سمجھیں تو یہ گستاہی کے فتوے کے فتوے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق اطاف فرمائے جو میں نے آج حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے جو غلط بات میرے موزے نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے اور وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جو محفل کے کفارے کی دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا الا البلاغ المبین